الحمد للہ تو س وصلى الله و صل على سيد الرسول وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى اله واصحابه وعلى آله وأصحابه ألس قدق والسقفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَمَا أَرْسَلَّا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ الله اللَّهِ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسولهم نبی کریم الأمین منو رسول الله السلام رانا رون کلی صاحب زیر اہتمام حضور سیدی و مرشدی امام اللہ سالانہ جلسیام ب سلسلہ جشن میلاد النبی اللہ تعالی, تعالی والدرا شریف د پوری رونق منعقد ہو چکے اللہ رب رانا صاحب اہل خانہ ننیا اور آخرت کی شہادت اور فرما ناچی محبوب دچے گلام کا صدقہ ہر شر تو خصوصاً افسو شیتان در تو نجاتا فرما اس وقت اس اجتماع اندر اللہ تعالی دے فضل و کرم تن چار ضلع دے بندے تشریف فرمانے نے خالی ضلع لودرا کی عوام نہیں بہاول پر بہاڑی ملتان خانوال والوں تک دے دوست آباب ضلع مظفر گڑ تک دے تشریف لائے ہوئے اس بات دی دلیل ہے کہ یہ اجتماع شرنگیز اجتماع نہیں ہے شر انگیز اجتماعات اجتماع وہ گا کہ جس دے اندر عوام دی شرکت سوٹیاں سوٹ کرائی جاوے تین تین دن پالوں بساں گرفتار کر لیا جان ڈرائیور قبضے سے لے لے جان عوام سڑکوں سے روڑیا جائے پھر اجتماع ہوئے کسے وزیر دا یا آکم دا آکم سراپا شر رہے کہ اتنے ذلیل کیتا خوار کیتا اپنی بدماشی وائی بدماشی وکھا کے اجتماع کیتا او کالا اجتماع اتنے کسی ایک دھکے دکے ڈنڈے فوٹے پریشان کر کے نہیں لا گیا اللہ تعالی دے فضل نال بندے ائے بیٹھے ن او اپنے شوق نال اپنی محبت نال اور حق دی آواز نو سنن اسیں یہ میں گل انہاں واسطے کیتی اے کی جڑے اکھ دے نہیں یہ تقریر کی کردا اے تے شر پھلاندا میں اونا نوانا اگر تواڑے سینے دے اندر کترہ بھی ہیا تھے زمیر آئے نا تو بے شرمو کچھ تے شرم کرو جڑے انہیں عظیم اجتماع پر امن تریقے نال ہوگا تو لوگ شاوک زاوک نال تشیف لیا آمن تو ہاک دی آواز ہوتھے بلند ہوے۔ تو اوتے تواڑنردیگ شارنگے دے تو جتے دنیاں سوٹھے ہیں نال ہارے ڈرے ورگا لیاں کڑے کہ لانتی پانوں نہ پیسے دین بھی پورا نہیں دے کٹ کوٹ کے ساتھ لے جوام بچی تنگ ہوں سارے علاقوں کو رستے جڑے ہیں بچارے مسافر بیبیاں بڑھیا مائیا بال کوئی بیمار رل دے پا ہوں کرایہ جہا پانچ روپیہ ہوں سو سو بن جا سو سو روپیہ پناہ پنج روپیہ اس دن کرایہ ہو جاجا تو تو مڑ بے زمیران شرم آنی دیئے وہ بے زمیر اگر جلسہ روکن تو روکن جل سے روکن کا اللہ تعالی حضور دے گلاموں کا صدقہ سانو اس حق کے قائم رہن کی توفیقت دوستان گرامی جلسہ ملاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وال چند مسائل چند ماروضات ملاد دے حوالے نار میں جناب دے سامنے رکھنا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وال وسلم دے ملاد مبارک تو مو نبی کریم روف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم کے حوالے چند خاص تعلیمات سامنے آن او جناب میں پیش کران گا موجزات رات میں انہوں مجازن کہہ رہے ہیں کہ تسان اس لفظ تو ہی باخبر جی ورنا یہ اعلان رسالت تو پہلوں جڑے کم اللہ تعالی انوکھے ظاہر فرمائے اس موجا اس لئے آکھا جاتا ہے جسے جس نبی اپنی نبوت و رسالت دا اعلان فرما چکا ارحاس دا مانا آتا ہے بر یاد رکھنا اعلان رسالت تو پہلوں اللہ تعالی جڑے انوکھے کم ظاہر فرما ہے وہ آن والے نبی دی نبوت و رسالت ذہن بنیاد قائم کر ہے. تاکہ پتہ لگ جائے لوگوں کہ جندے واسطے اے انوکھے کم ظاہر پاؤ دے وہ اللہ دا نبی ہونا ہے میں چند موج دے تعلیمات ہدایات وہ جناب دام رکھا گا لیکن اس پہ میں ملاد پاک جا ہے نا یہ مخصوص حت لنگر پکانا اور جو کچھ ترسان احتمام ویخ دیو انج دے احتمام لار ملاد کرنا جڑے اس دی شری حد کیے کیونکہ اس نوں اس دی حد تو بہت اتاں ودا چڑھا کے پیش کیتا گیا ہے اور پیش کیتا جا رہے ہیں بریلوی طبقہ اس حد تک اس تے بارے گلوب کا شکار ہو چکا کہ وہ تو بڑا فرد قرار دیتی کھڑے نے میں گیا چشتی شریف میں اس دی شری حد بیان کی باہوالا کیا حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ اور سڈے فکا آئی مام متاخرین نے اس مستحب ودا اتحسنا یہ جائز تک دا درجہ دتا ہے سیرت ہلبیا زرقانی شریف یہاں کتابوں دے اندر سیرت شامی اندر اس اسے وداتہ دے, دے اتنے پوری بھاشا ہوئی کھڑیاں اور حسنہ تحسنا درجہ شریعت متارا اندر مستحب دا بنتا ہے میں اتنے بیان کیتا ہے انتوں ایک طاہر کو سی ایک کو شاہ بیٹھا سی پہلے انہوں مروڑ پھرایا اوٹ کے ٹر گیا انہیں اتنے پھر جلسہ کرایا طاہر تاہر مچتی جھوٹ بول گیا یہ تو نماز ہی بڑا فرد ہے ملاد نماز وڈا فرض ہے دے نزدیک اے جڑے بریلوی اپنا دین مسنوئی امام اہل سنت والی کوئی گل کوئی نہیں ورنہ امام اہل سنت نے اسنو صرف مستحب یا جائز لکھیا ہے ہوں کتھے مستحب جائز اور کتھے نماز بھی ود فرد ہوں سانوں یہ سمجھ نہیں پی لگتی بھی یہ نماز نالوں کیوں وا فرد ہو گیا نماز چ لگ کوئی نہیں لنگر ہونا سان وجہ لگتی پی ہوئی ڈیور نہ اگر نماز وا فرض تھی تو جیتے قرآن چاہیا کھڑا ایسی وارکیمر سلاد اکیمر سلاد اکیمر سلات اوتے کوئی ایک بار تو کم از کم آ جایمل ملاد اکیمل ملاد اکیمل ملاد دو بندی ہےبیڈو حرام چکتا ہے ہر لحاظ گلوب چک کیا بریلویاں جو حالان نے گلوبچ سمجھ آ گئے نا دوستو یارو ایڈا وڈا جو فرد ہے وہ لاؤن کی مقصد سی؟ او تب ظاہر کیا جا پیش کیتا جاندہ لیا پاک دے اندر ظاہر نس مفسر محکم محکم آیات تو تیے بات یہ واسطے نادل جڑا نماز تو جو ہے نماز قائم کرو اے محکم آیت ہے متشابے نہیں کوئی خفی نہیں کوئی مشکل نہیں, سے جس تو ثابت واہ نماز قائم کرو لکھنج آیت پاک میلاد قائم کرنے کوئی نہیں لگتی جہی آیت ملاد قائم کرنے دی نہیں دی اس نماز تو اتنے وداونا کیا دی ہزور دے شریعت دے اندر اپنی طرفوں اضافہ نہیں اور میں اتلے علاقے چشمیر ادھر ضلع گجرات ادھر جو بیان کیا خنزیر وہ بیروی بھی ہیں کوئی بیروی بھی، کرمی کرم شاہے انہوں نے کہتی تلاد کا من کرے وہ آدھا ملاد نہ مناؤ خنزیرو ملاد دے منکر ائی مانو حدا چد حد تو واقر ہے ہر ایک جا حم ہے شریعت کا اس دی تھا تو ہٹاؤ نہیں اصا شریت کے ہر حکم ہر مسلے نو اسے دے موقع محل ترکھنا چاہنے ہاں اور یہ چاہنے ہاں تھا جی میں مرضی دگڑ بگڑ کیتی جائیے جی میں مردی راڑا کیتی جائیے ہاں جی سانو کو پچھے نا پھر ہوتے بہتانے کیا کیا منکرنے جی تے چشتی تے اندھا ملاد منہ ہوئی نا تو عزیزہ مو یہ صرف بدعات حسن مستحب جائز آلہ حضرت نے جلد نمبر انتی رضویہ جلد نمبر چھ سو پندرہ مجلس ملاد مبارک اور اس میں قیام تعظیمی کو جائز سمجھتے ہیں قیام تعظیمی دا مطلب کہ ارب علاقے اور اسے ہندوستان دے اندر کچھ عرصہ پہلے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم والے سرگی والے پدائش مبارک دے وقت ملاد کرنے والے اولا او اے تصور کر کے کہ اللہ تعالی د محبوب تشریف لے ارہا سی اس وقت اس تصور کے اندر وہ اٹھ کے تعظیم نال کھلو جاندے سن بن کے اس نو اخذے نے کیا میں تعظیمی ہو او کیا میں تعظیمی اور مجلس ملاد مبارک فرمایا دونوں جائز عمل نے سنیا دے نزدیک کے کے نہیں ہن امام اہل سنت تے اکھے جائر ہے تے امام اہل ستن جڑا اج ہے یہ آ کے اس فرض تماز ورد اس خنزیر نے اپنی شریعت بنائی کہ نہ بنائی اتوں ہی نہ دن با دن فساد نویں نمے ہوں جو تو جہالتوں تو علم دی روشنی نال فساد نہیں پھیلتا علم دی روشنی نار فساد حقیقت پیش کیتی ہے. اگلے دن لاہور چ پیش کی یہ گل دو بندی بچ بیٹ بیٹھے سن آخ یار جی ملاد اوی ہو چشتی آخد بھی آخنے جائز بھی اکثریت بےلمی کا شکار نے بےلمی کا تو ایسا نہیں آخ سکتے بےلمی کا شکار او اعت شکار نے سرکشی دیدا دانشتا مقابرات کر د مقابری اکثر بےلمی کا شکار ہے ادرو ادرو اکثریت وہ بھی بے علمی کا شکار ہے, ہے جہاں سڈے کول ستاب محفوظ ہے سڈا دین بھی سا مذہب بھی وہی غلط فہمی تاری دور کہ اس دی شریح صرف ان کے مستحب لیکن یہ بھی نال چھڑنا کہ ایک مستحب ادا کر دیاں فرائض واجبات دینے اے بھی کسے کام دا چڑ یہ بندہ نماز پڑھے نفل پڑھے فرض نہ پڑھے واجب نہ پڑھے یعنی مطر بھی نہ پڑھے تو فرض بھی نہ پڑھے نماز دے موقت سنتا نماز والیاں چڑھ دے ایمان نال درسو اللہ تعالی دی بارگاہ چو اس چوستے نفل جان گے ایک بندہ جان کے فرد نماز چڑ دے وطر چڑ دے سنت چھڈ دے تو نفلوں سے دور رکھی کرو آخر جی میں ہزار نفل رات روزانہ پڑھنا تو پانچ وقتی کے نڑے نہ جسے ہزار نفل زمین تو جان گے اس بندے کے نفل قبول نہیں ہوں جڑا فرد چڑھ دن منا, منا لو کن کھول کے سن لو شریعت رسول نو چڈن والے کن کھول کے سن لو اس بندے دے نفل قبول نہیں ہوں جڑا فرد چڑھ داجب دا چھڈ دوقت دا سنتا ہے اس حوالے نال میں تھرڈے واسطے حضور غوث پاک میران کا ایک نواں بیان سنانا غوث پاک دا بیان را اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنے کئی لوگ نے ہیں بھی چشتی نا ولیاں کے خلاف ہے تو سو ذکر جے جی غوث پاک دا ولیاں دا میں جے ذکر غوث پاک سرکار دے اس حوالے دا پہلوں سوچ کے آیا تھا کہ حوالہ میں دینا میرا موضوع سی ایک موضوع دے حوالے میں پیش کرنا سی لیکن میں گل یہ کرنا چاہنا کہ میں اولیاء دے خلاف ہاں میں دشمن اولیاء بیٹھا ہوں اور میں قسمیہ پہ آنا لیکن اولیاء دو قسم کے ہوتے ہیں ایک رحمان کے ایک شیطان کے شیطان کے ولیوں کا میں دشمن ہوں اولیاء شیتوان اولیاء رہمان رحمان کے دے ولیا کے دے درد دے کتیا کا میں کتا ہوں شان دا میں ازلی دشمان کسے کوئی شک نہیں جہے آخ دق ب جانب نے بلی ودر جہ قبلہ کعبہ دنیا میں انہوں کا مخالف ہوں اور جہاں کا کبلا کابا محبت خدا ہے انہوں کا میں سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اللہ تعالی دا ولی کوٹھیاں بنگلے دنیا دا طالب نہ ہوگا حضور غوث سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے کول پوچھا گیا تھوڑے بدن تے مکھی کیوں نہیں بیٹھتی ہب تو تن نادر کتاب چ لکھے امام ابن حجر اسکلانی نے ہب تو ناظر، فی ترجم اتیش خبل کادر شارے بخاری امام ابن حجر اسکلانی لکھے آپ تو پوچھا گیا حضور تھوڑے بدن تک کیوں نہیں بیٹھتی فرمایا جتھے دنیا دا مائل نہ ہوئے آخرت دی شہد نہ ہوئے اس جسم تے مکھی کیوں پہ گی کیا مطلب کہ میں نہ طالب بے دنیا نہ تالے بے آخرت ہاں میں تالے بول کیڈا کچا درجہ ہے طالب بے اچھا آخرت بھی مومن نے کام لیکن طالب المولا دا درجہ اس تو بھی اچھا ہے اپنے فرمایا میرے نہ دنیا کا محل نہ آخرت دا شہدے شہد آخرت نہدی دخرت نیل نہیں آکھیا کیونکہ جس جہان نلہ اس نال نہانے ولی کیوں نہ دیکھے یہ نہ سمجھنے یہ نہ سمجھا لے کہ اللہ تعالی دا ولی آخرت کی بھی بےزتی کرے گا توبہ جس جہان نرانے مجید دے الفاظ نال یاد فرماوے کسی بےمان ہونے کی اس دی توہین کرے یہ جڑے اج دے جاہل شہرا ہیں جنت تے آخرت دی توہین کرتے اولیاء اللہ اس تاریم کر کے لیکن اپنے جنت کسی کم دی نہیں جس جن ہاں اس جنت دے بارے آخر خبرے تو کہڑی جنت دے کرنا ہے تذکرے جنت ہے سارے واسطے روزہ حضور د عید الفاظ نی اللہ ولی جنت تو کی توہین نہیں کی جنت کی بےزتی کرنی کفرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسویم کی نگاہ ویخد اللہ تعالی دے دلی لوگ جنت دی تعلیم رکھتے ہیں پوری لے کے لو تلب انہوں کے اندر صرف مولا دی ہوں کیونکہ وہ کامل صاحب تو مخلوق تو گلر کے خالق تک رسائی وہ اپنا کمال سمجھتے سمجھ آئی کہیں کہ نہیں آئی توجہ نال بولو سبحان اللہ اور قبلہ گل سمجھا جے کہ دنیا دا طالب بھی نہ ہو آخرت دا طالب بھی نہ طالب ہوئے مولا دا ولایتما ادھر پی ولا ہے آخرات کا دنیا کا تالب ہونا شیتانی پیریا کر کے انہوں نے دی ہاں جی اپنے علاقے جدو اپنے علاقے پیر بنواوے سکول اگر سکول ہسپتال سڑک بنوا تیر اللہ مر بوش زمانے کا ہو کیونکہ کرامت بیان ہوں پیر صاحب کرامات کمالات جدو بیان ہوں نے آخری نے حضرت صاحب نے ہسپتال بنوا دیا ہاں جی نرسا کنجریاں آ گئی ہیں حضرت صاحب نے روڈ بنوا دیا حضرت صاحب نے ٹیکنیکل کالج بنوا دیا حضرت صاحب نے لڑکیاں جناب والا کالج جی یہ سارے کنجر خانے زنا دے اڈے تے کفر دے اڈے جے جنا بندہ بن نا ولی تے اس ولی کا دا جہا جی دا کتب توف ہونا ہے وہ بوشے اللہ دے ولی بیماروں ہسپتال نہیں بنا اللہ دا ولی اپنے کمال پیدا کر ہے بیمار بمار ہو چکا ارن ہی بیمار کر چے بیمار کر کے تو موڑا کے ہسپتال ہے پریشان نہ ہو اگر پیری مونج کٹی چے تو پیر نہیں تے نو پیر منیے تے آسا بے ایمان انہیں آسا بے پیریں بڑھنے آ آسا پیر مننے انہوں بیمار ہو دے دردی مٹی کھاوے شفا پاوے امرو تو سا کھوتے گھوڑے ساڑے کھول سارے منوائی جاؤ اسا نہیں ہے ڈیلان تھی کہ ہر کھوتے گھوڑے نو منی آئیے خداولے نا جے ساڑے کھول جے منوائی جے تے کھول بندہ لیا ہو بیجو چمونے ساڈے کو من جاندے آپ انگریزی ٹو ہو سانو بطو سانو پیر من ایڈے بدھو اتنا بھی نہیں اللہ تعالی نے فلن لال قرآن ریس کا شریعت رسول دا چانن رکھنے جے پیر مننے اون مننے جے دے لڑے آن من جر لڑے آو لڑے آوڑ ایک کو جان دنیا کا کتا آوے تے مولا کا شیر بن جائے بےغیرت غیرت سکھ جے دی جائے بیمار آئے سفا پاو یہ پیر باقی سب خنفیر اصل نہ منتے انہوں سی گل اس گل جی ہوں میں کی اس نال اگر کسی اختلاف ہے تو ہاتھ کھڑا کرے ہاں میں تھنو سب پیانا بھی اگر اس گل اختلاف ہے میں گل کیتی ہے ہا تو ہاتھ کھڑا کرے کوئی بندہ وزیر پرویز ہو گیا دوجے تیجے ہو گئے علاقے ہاں. فلانے علاقے میں آ, انہوں نے اتنا منظوری دے دی ہوں دیکھو نا اصل ہسپتال تے جو کچھ بھی کنجر خانے بنتے نے بنوا تے پچھوں حکومت پیچھوں بنوا نا تے پھر اصل پیچھوں بلی پیچھو منو گے وہ دیا جس کام کے کرا پچھوں شیطان نے اگوں کرنے والا کے میں ہو سکتا ہے سمجھ آ گئی نہیں او آ اللہ دا ولی اسان او من واسطے تیار ہوں جڑا رسول اللہ دی شریعت دے پورا اسان انہوں بلی آخنا روز جد آلہ دلی وہ ہوں جنوز یاد آوے وہ او او شیطان دلی سمجھ آ گئی ہوں غوس پاک دا بیان سنو میرے گوس پاک نے اس بندے واسطے جا بندہ نفل پورے کرے تو فرد خدا دے چڑے واجب چنتا مختی رکھے جڑا موٹا موٹا جنہا حساب ہونا نفل اس واسطے غوث پاک نے ایک پورا بیان لکھیا فتوح الغیب کتاب دے اندر توجہ نال بولو سبحان اللہ یہ بیان میں جناب دے سامنے پہلی بار رکھ لگا میں بلکہ پورے ملک کسی تھانے بیان نہیں پہلی بار کر رہا الامل اربا سیما جم بگیل آئی اشتا گیلا بے فتوح الغیب کتاب دشتالیسواں مقالہ مو کنا کن چیلن مصروف ہونا چاہید ہے؟ سبحان اللہ! کی کرنا چاہیے آپ فرما نے رضی اللہ ہو انارا ہو جم بکیل مومنے آئی اشتا گیلا اب فرما ہوں میرے خیال دے جہ دو نمبر ولی من دو وہ آخر یہ کوئی تک بنتا ہے فرض پورا کرو یہ سنو ہوں گا فرمایا محمد کا حق یہ بنتا ہے کہ پہلے فرنا مصروف ہوئے اس طال بھی سنن جیسے فرض پورے کر لے ست مصروف ہوئے اور آپ مذہبی حملی مزہ واجب فرض ایک ہوں تو آپ نے فردوں کے واجب رکھے حملی اور شافی مذہب واجب اور فرد علیحدہ نہیں ہوتے مذہب میں فاجب اور فرض لاستے او میں تفصیل پہ کرنا نہیں فرمائی اللہ! اللہ! ہمبلی نے فائی اور جڑے غیر جہاں مکل اطراض کرتے جی گوس پاگ تیر فضدین کرتے سن مر تسا منگسا کیوں نہیں کرتے ان آخ مرے امام, فائد مقلد تھا امام دے مقلد سن امام احمد مقلد سن تو یہ پورا چڈ کے امام پیچھے تمام تو ہو جا مکل د امام احمد دا ہو جا مکل دو رکھ لگا اس پاک رفا یادہ کی جی اصل تیرے بھی اعتراض نہیں کریں گے تینوں بھی آخانگے تھی مومے نے تو سننی سڈا جھگڑا کسی غیر مکلت دا وہ رفاد بھئی وہ این کر دسا نہ کر دے غوث پاک ایج کر دے سنا سڈے پیر نے کیوں منیا تو ایسا نہیں سوچی ایسا کیوں منیا غوث پاک نے اس واسطے منیا کہ سڈا جھگڑا نال عظمت رسول مان. نماز عظمت پاک نبی دے قائل ہو جان اللہ تعالی دے ولیا کی شان دے قائل ہو جان گستاخیاں دین اے نبی مر کر مٹی میں مل گئے اے نبی سر گئے نوکھ نبی سنتے نہیں نبی دیکھتے نہیں نبی کو جانتے نہیں اے گستاخیاں چھ جان وہ بھاو رف یدین کر پچھو نماز پڑھی رکھانگے اور دی نماز سہی ہوگی اسا نہ کریں گے پیچھوں کا مسئلہ تم دس شافیاں کے دے پیچھے ساری اقتداء صحیح ہے امبلیاں پیچھے صحیح ہے دے پیچھے صحیح ہے سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ آئی توجہ نال بولو سبحان اللہ بار سورت آ فرما دینے جدو فردا دو فارغ ہوئے سنتوں مکدا مصروف ہوئے سما تیسرے کہ درجے فرمایا نفل چ مصروف ہوئے ول فزائے فضیلتا نفلے فضیلتا کا کم بعد چال لم یفر من فرائے بھی ہونا تے اے دا مطلب یہ نکلا جڑے فرد واجب سنت دین دے باقی آکام پردہ یہ وہ چڈی کھڑے نے تو ملاد تورے سارے چبل یہ فتوا میرے دا ہے پاگل احمق ہاں فرمایا فین اشتہ بونا نے قبل الفرائض لم یوقبل میں فرمایا اگر فل پورا کرے تو پہلو کوئی بندہ سنتا تو نفلات مصروف ہوئے فرمایا ایسے بندے تو کوئی نفل سنتا قبول نہیں ہو گے او ہی نا اور اللہ دی بارگاہلیل ہوئی چنگی نہیں جی آلہ حضرت بریلوی سرکار کا مدد جدو کھول کے سامنے رکھنا تو مر آد نے یار آ خیال یہ میں تے, تے مطلب نہیں تو ان کیوں دے بھی دی ش... دے فتوے شریعت خلاف نے یا موافق نے جی فتوے شرح دے خلاف نے جی دے مطابق نے تو آئی شرح سختی ہے ہوں جان چھڑاوسے قوم تو جی سکولی طبقہ یارکا یہ سارا بہڑا وہ جدو مجھا سارا بہڑیاں دھد کتوں چنگا بول دوں Oh, دین دن آر بھاڑا ہاں دین بندہ کو پوائے آخر کے خراب ہو گیا میرے بارے آتے ہیں یہ خراب کی جائے لکان اولادا برباد کی ج लैन तो हटाई आप ही हटिया फिर लोग हटाई जाए यानी जिना करते सन चरा शराब पींद सन चोरिया करते सन झूठे सन बेगैरत सन बेईमान सन हर ऐप जुर्म है सी तो चंगे सन रहते सन तो लैन ते सन کیتی دی، مار نظیرے اندر بہ گیا کہ ایسا سانو آدھے خراب ہو گئے نے. مار سا بیٹھے ہو مار سا آپ اٹھتے کیوں نا آدھے آ کے خراب ہو گئے اچھا تو تصا جدو پٹھے پاسے سو تو چنگے سو ہوں دسو سکیو گیا ہے برباد ہو گیا بابا کی رہی تیرا تین آخری عمر بربادی یاد آئی ہے بیٹھ جاؤ اور ایمان نال دس ہوئے جو آج ہٹ جاوے نماز تے لگ جاوے برائی آج ہٹ جاوے اور تے ہو گیا خراب ہو تے جے اور سے کام تے لگا رہندا موڑ تھی چنگا تے اندا صاف مطلب ہے نکل اینی نکل, نکل دا کہ دین موڑ خراب ہے جے سلام تی قوم دی نگاہ وچو۔ چو جنا دی نگاہ ہوئے چو دین خراب ہے مسلمان کے میں ہوں صرف کئی سور دا, دا پیا نسل کا بچا خراب آخنا چاہتا ہے آخر بھی پیا لیکن وہ پردہ رکھے کڑا ہے بندوں کا لیکن شریعت خدا رسول پردا مڑ کوئی نہ خدا کی دی نگاہ دین دی نگاہ چین تو چلن والے نو خراب کافر چکرے چیٹا مرتا رن اس ڈلے تلا کے نسل اس سور کی حرام اس نال پانی پیوڑ حرام اس کتے کے پوتر بیچھ حرام سامنے آن سمجھا جی سور پیاؤں راہ بٹا جاؤ سمجھ آئی نی منافق ٹولا چھپیا تین رہے شریت رسول خلی میں قرآن کے فکا تک مستفا کریم دی شریعت کے چلن والے بندے نو جس بندے آخ خراب ہو گیا وہ کافی مرتادے دارا اسلام تو جے قسم و ذات دی جسے قدرت دے میری جان ہے نسل اس کو حرام دی جمے گی سامنے آر لا تو سور پہ راہو یہ پیٹ دے آدے فتوے نہ لاؤ فتوے نہ لائیے تو نڑڑا نہیں ہوں فتوے شریعت اوے تے نہیں بنے جو ہے نا تیر گاؤں اس پاک فرمندے فلا فلایا تیل <سفر> و فی خدمت امیری لگا گل ہوا گلام المل کے وا دلا میرا آس پانچ ہو جا فرن چھڑے سنتا مستحب نفلوں دے, دے, دے پیچھوں پیار ہوئے وہ مثال اس بندے کی ہے سدیا میرے توکر کول ہے میری گل کی اہمیت ہی تر کوئی نہیں سجلا فر بادشان نفل خا دم نے تا کر کے نفل کیوں رکھے گئے نے کمیلے فرائض جس بندے فرد پڑے ادا کیتن فرد شریعت دے ادا کیت نماز ہو فرد بھی ہے فرض ادا کی لیکن فردوں کے اندر جہی کمی رہ رہی ہے اس کمی نو نوا کرتے نفل رکھے گئے نے قیامت والے دن جب مولا حساب کرنا ہے اے نہیں فرمانا نفل اے ویخو یہ فرما گا اندے فرد ویکو فردوں گا سنتاں ویخو نال پوریا ہو جاؤ سنتا سنتوں کمی فردوں میں جی پوری نہ ہوئی پھر نفلوں دیواری آوے گی نال نفل رلاؤ تاکہ فرد پورے ہو جاؤ ہوں سجڑا کہ ڈا بے وکوف کا پتر ہو رہا ہے وہ بندہ جہاں فرد جنہوں کا اصل حساب کی پرواہ نہ کرے انہوں نے چڑی رکھے جاری آئے نسلوں کی آلما ساستھ رکھے جی تری شریت کے اندر امل کرمی رہ گئی کدھر یاروی رل پہ کدھر ملاد رل پی نفل صدقہ درل رل پینے چلو پوری ہو جاوے گی تیری گل بن جاوے گی لیکن کم بختی اس قوم کی شریعت ایک ملے چ رکھیے ملاد تے دور چ رکھے ہوں میں پچھنا وا ملا جنہوں فلوں کا حساب ہونے وہ تو مر ملاد کنو پورا کرے گا توجہ نہیں کی تھی اللہ دنکے دی چوٹتے ملاد منا نہیں شریعت ہے چھٹ جائے گا شریعت نہیں ملاد ہے نہیں چھٹے گا مستفاد ہے صحابہ پہلے تابعین تو تابعین دے دورہ بچے ملاد نہیں شروع ہوا وہ شریعت رسول کام رہے گئے نجات انج رب تے راضی ہو رب راضی ہو گئے السم ہم کالما تب تک و تکو ککر اللہ تعالی انہوں دے دل دے اندر ہو کر ہیں ایس قوم کول ملاد ہے شریت کو بخشیچن والا واہ کو نہیں ہاں سنی کول ملاد پہ سننا یہ سنی کول جلسہ ملاد پہ پہ سنی کول اللہ تعالی فضل اللہ جی یہ ملا برائلر کول نہیں یہ سنی کول پہ سننا ہے شریعت رسول معطل کر کے ملا زور رکھ والا رب نہ نہیں بخا سکتا نبی پاک منہ نہیں بخا سکتا کہ کوئی نہ اللہ تعالی کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا پھر انتیں اجر دے چھے دے چے یہ اگ اس د جن فردوں کا پڑھو خیال رکھنا ہے مسلح بلا ہمارا فلما دلا نفا سہا اس کا تلا ازا تو حمل ولاحی ازا تو لاد تھلے مخرج نے لکھے مکھرج نے روا ہو جلد دوسری سفا نمبر تین سو فی مولا علی فرماندہ نے مولا علی کی گل پیر راس پاک میرا نے نقل فرمائی ہے اپنی کتاف تر مولا علی فرما دے رسول اللہ نے فرمایا ہے نفل فرن والا بندہ نفل ادا کرا تو نہو سرد نہ پورے کرے نفل ادا کرے اس کی مثال اس عورت دی جڑی حمل پیٹ چکی رکھے وقت پورا ہون تو حمل گرا چون نہ انے گا نہ بچے والی آکھے گا دونوں پرسوں گئی مولا لی فرما دن اللہ نے فرمائے فرد دے، دلو رکھ سمجھ آئی نہیں بلیاں والے سبق چڑھ دیتے ہاں والا سامنے میں عبارت نال پڑھنا پہارت میں پڑھنا اربی اللہ تعالی دے فضل لا يقبل اللہ لا یقبل کدا لسلی بن نواف تک بلو لا لا تک بلو غوث پاک تیسری, تیسری مثال دتی تیسری پہلے بادشاہ حملہ عورت تے تیسری مثال کی پتہ اندر فرمایا یہ ای جڑا ہے نا بندہ فرد ادا کرنے والا اے اس بندے دی مثال ہے تاجر دی. تاجر دا ایک دا اصل مال ایک ہے منافع سرخی اصل مال کیا دین مول پونجی مڑی راس المال آپ فرماند نے منافع تا, تا, تا لبنا ہے جو پہلو مڑی ہوے تر فرمایا نفلہ دے مگر پان آ وہ دے ختمہ کے پیچھے پو مرے فرد والی منافع تین سی او جدو تیرے کوئی کوئی نی منافع یہ تین مثال میرے پیر ہاؤس پاک د انج د جو تیرے سن پیر تے تو بھی دن دے جی سن جیڑا پیر انج نو سبق دے وے مرید کیوں بٹکے کلا لیک منترک سنت اوش تم ترتم فرائد ولم یور بہ ہلے ہاں اگ فرمے پہل فرم حرام وضاحت پکڑ دت سمجھے فرد صرف نماز پڑھنا فرمایا حرام ہر حرام کم نڈ دینا فرد توجہ نہیں فرمائی ہوئے بول سبحان اللہ ہر حرام نڈ دینا فردے یا واجبے جی حرام ہوے ساڈے اناف کے نزدیک مکرو تاری تو چڈنا واجب حرام ہوزدیک حرام مکرو تحریمی تو درجہ اتنا اس جا ہوس دینا ہوں فرض ہوجو نہیں فرمائی نے کبلا فاشیور یعنی حرام ہاں دا سوال کٹ کے پھرنا حرام رنا دا منہ کٹ کے پھرنا حرام غیر نال میل جول حرام غیر مردہ باڑھ کلوڑ حرام ہاں دی دوستی حرام جھوٹ بولن حرام دنیا دے حرام دنیا دا طالب ہونا حرام تکبر حرام نماز چھڈنا حرام عشت ظلم حرام دہی منانا حرام ٹی وی ویکنا حرام وہ لکھ حرام کیتی جاوے ایک ملاد پیتی جاوے سمجھ نہیں آئی اچھا لاہور نے کسے کٹھے ہو کے بیٹھے لگے یار گل نہ کریے وہ آدھے گل کی کریے اندر کول ساریا کتاب اصل نے سارے کول کتابیں کون کٹ کے اگے چ किबला मैं लैंड क्रोजर लैसद गबा ला हां जरूर किराए तके खाने सन किराए दियां गांधी फिर ना तो किराया भी तुसा देना होंगे हां अल्लाह का बंदा मैं यो सौदा कट्ठा किया अल्लाह तला के फसल फिर गल भी तो ठाठ न करी दी है ना گل کری دیے پھر اگوں سیری مار دین دن توڑ نہیں آب شریف اصل بیروت رکھی بٹھا جڑ پڑھ کے سنانا پیا ہاں ہوں اللہ تعالی فضل پکی پیڑھی تینوں شریعت پہ دینا صاف چان پون کے چھج مار مار کے انگریز نے تینوں کڑک صاف کر دس سانو رب د فکیران دسے بولو اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور سنو اے نہیں کہ خالی ایزرگوں کتابیں پڑھیا جی آئی کتابوں پڑا کام میاں محمد بخش دلام ملاوٹ پیر سلطان بہو دلام ملاوٹ ہاں نفل نمازاں کم روزہ دروزہ ہے روٹی پیر بہو سرکار پیر باہ آماز روٹی اچیا بانگا سوئی دینت جناندی کھوٹی ہاں کتنے کتاب سلطان بہو سرکار والی شیر والی میں خود رکھیے کو نہیں آسکتا. سبحان اللہ بہت سرکار نے اس لکواس دے خلاف خود اپن کتاباں لکھا آپ فارسی کتاباں لکھیا ہے فرمایا گمراہت شیطان پیر آخ نور ہودا مفتاح العارفین پیر باہو دیا فارسی کتابوں لکھا ہے گمراہ تے شیطان پیرے نفل کم زنانے پیری آخری نماز روٹی دے جانا گھروں گھروں آ کے جنا دج د فرماند شیطان تے گمراہ پیر بکواساں کر دپ کے منہ چھت دوی اس کنجر دا منہ نہ وی پیر بہو لکھا لیکن شیر جڑے ہیں پیر باہو دے بہو دے شیرا دیر دے بنا دیر بنا ملاوٹ کر دیتی ہے چے؟ اللہ تعالی فضل جا پہنچے اصل کتاباں جا کے کڈیا کسی ملاوٹ کی تو پیر باو کا شیر ہی نہیں سبحان اللہ نا، توجہ نال بولو سبحان اللہ سجرام میرے کسے پاک نبی دے گلام دلام نبی پاک دی شریعت دے خلاف نہیں ہو سکتا حضرت عمر بن خطاب سرکار فرما نے اگر کسے دا کلام کسے بزرگ وال منسوب کلام شریعت دے خلاف رکھو پانی منگاؤ سیاح سفید برابر چکرو مٹا چڈو کسی بے دل کی ملاوٹ ہونی ہے اللہ وہ کلام نہیں ہونا رہا سمجھ آ گئی کہ نہیں کیونکہ رستہ پاک نبی کے کوئی نہ منظر گ رستہ بروک نبی درکے تے کوئی نہ منزل او جے لکھ محنت کریے کلر کل نہ اگا ذرا مد بول سجنا سب یہ ہو سکتا ہو دے خلاف تو ہوسلہ زین رکھ لیا اج کہ پہلو حرام چھڈنے ملاد کرنا نہیں لیں گا کون لبنا ہاں کیونکہ جو سڈے حدیث آ چکے جو سان بزرگ فرما دیتے یہ ہے برہق کہ شک شاقے اسے چون جو, جو روس پاک دا بیان سنیا ایڈا لما اس کے حدیسا بیان نہیں جدو اے پک کے حق کے تے پھر اگاں اجر نہیں لبنا قبول جو نہ ہویا قبول نہ ہوا نہ دی رب اجر نہ دا مطلب یہ نکلیا کہ پھر لب ہے سواب اگاں ارے ٹونگر ٹکر ٹنگر پانی دا چونگا ود جاوے لیکن اگاں لبنا پاک نبی دی شریعت دا لحاظ رکھ ہاں سبحان اللہ بہت اچھا اشارہ فرمایا کہ ادھر حدیث پاک کئی کھڑی اللہ تعالی صاحب فرمانا ہے کہ میرے قریب بندہ ہے فرضا نال پہلو فردہ تو بعد ایک ہوں قور بے ایک ہوتا نوافل فرائد ہوتا پہلو نوافل چائے اللہ تعالیٰ فرمان ہے بندہ میرا محبوب بنتا ہے قریب ہوں فرنا لال پھر فرض پورے کرنے بعد نفرہ پہ ضرور رکھنا ہے پھر قرب ودا جاتا ہے تو محبوب بن جائے ہاں وہ پھر بعد وہ بعد چاہ سارے فرض پہلوں نے تو بعد چو قرب مقام نصیب ہندہ ہے کہ میں ہاتھ بن جاننا تے میں پہر بن جاننا مقصد کیا کہ او قرب خاص دی منزل اور سنو تا نصیب ہندی ہے جدو فرضا تو بعد نفل اڈا کر بہن توجہ نہیں فرمائی نے یارو رو میں ایک مثال پیش کرنا تو انہوں اے فرضا تو نفلان دے دی خاطر اگر اگر کوئی بندہ کسی بندے کوئی مہمان اس کا بندہ ہے اس دا روٹی پانی دا فرض وہ سارا پورا کر کے ہوں ان دی خدمت اگوں ہاتھ بن کے کھلوتا رہتا ہے ہاتھ بن کے یہ سارا کچھ ہوں کما پیما فرض ادا کرن تو بعد اگلی جنی خدمت کرے گا نا اس خدمت محبت دی دولت نصیب ہو جانی ہے کہ مہمان آ گا میں نک تک را دیا یار کوئی ایڈا پیارا بندہ اس لیے پھر تیری محبت اندر دل چنی اللہ تعالی بھی تے فرض تے ہوئے نا سر پورے کرنے والے ہوں ایک بندہ فرض ادا کرنے تو بعد جلان فرد نہیں محبوب بنا پیار ہے کہ آتا میں رب کا ذکر کی رکھا رب نے یاد کیتی رکھا رب والا اولاد شریف بڑا شکول قدردان ہے وہ پھر آخد کہ ہوں تو میرا محبوب خاص وہ محبت, دے محبت دے آگوش آ سبحان اللہ لیکن پیرو حساب شرح ادھر کمی جیڑی کر کے سڈا پیر باہو بولے ہر سن دے ترو کرنا مولا دیار ہسدیا جانا چی ہو جائے گا ہسن دے وہ ترو لوئی تمہیں دتا کس گلا سال او سی وہ تینوں سے اتے پلٹ نہ سکھ سے پاسا بہرتی گٹنا ماسا ایک بغر گو ہے گنج نو شو پاک جلے نواز نے قادری سلسلے دا بڑا, بڑا دا ولیو ہے گجرات علاقے آپ فرما سچی شرار شرار سب جھوٹے شر... سچی شرار رسول دی غیر شرا سب جھوٹے شر... چھے کہ اس کنجور دا ٹھوٹا کھالی توجہ فرمائی نہیں ذرا بولو سبحان اللہ سجنا میرا ملے بول سبحان اللہ سچی شرار رسول دی غیر شراب سب اے ہن اللہ دے. آہ. آہ. آہ. اور سنو ہوں لاؤنڈے با دی ولی نے <laughs> جی ہاں گند گندے کام کرا والے ولی نے آہ. جی آہ. پتہ نہیں کیڑے کیڑے اس لیے کوئی اے فیصلہ فیصلہ اچھا فیصلہ باد دا گھر ہے جڑا کوئی ولیس کا پوت اٹھتا پیر اتد ملتان بھی فیصلہ ایک نمبر ہے آخر انت کھیرنا دے جناب کوئی ایک پیر نکلے پرنا بنتا پیلا کئی ونکیاں دا ان پتا نہیں کہڑا بابا جی آدھے بابا جی بابا جی जरा सुअर उठद यूदी का ठूठा चटद चटके पाशा लादरा साहब पीर साहब किमला साहब फलाने साहब कौन पूजा करने की अखीर करन की खड़ी हां बरेलवी जिन्या जुतियां खाया ना क्यामत न ए होौबा तौबा तौबा तौबाबा आ जेड़े अंबर ना भी जरा हर किसे किसी मन उस्तादे सच आ गया दे घोड़े दे, <laughs> दे, दे थलो टप के इना दा बाबा और टपदा टब्बर समय टबर समय टपके घोड़े हो का मनत सुखी आई मैन रा पुत्र दे मैं थलो टपा सा कि मेरा पुत्र घोड़े का पुत्र बने अल्लाह अकबर جنہوں دے سکول اپنے یہودیت رنا اتوں تک وہ پیر لاہور ایک نوا فتنا اٹھا پھر جیڑا کوئی حکومت نے نا میں عجیب فتنہ جی ادھر رٹائر ہوا ہاں ادھر کمائی گئی ادھر نوکری لگ گئی یہ اجنسیاں دے کتے بلے ہوں دے اجنسیاں انہوں نے آن دے بندے اجنسیاں دے نال لگ جان دے او آیا دو چار تھلے قدمائچ دیکھ پائے جتی چوک لئی حضرت صاحب کی بلا صاحب تو جڑے ہیں بچارے بریلوی ای او ہوئے تھے بچارے مداریاں دے کھیڑ آڑے مداری دے کھیڑتے آشک انہوں نے مداری جے دو آکھ دے نا خدا دا نائی پیر نا حلامی بال مرن آڑا یہ مرے نہ مسئلہ پیسے لو سوچتا بھی ہوں واری ہے پیسے تھے. اخیر تے ہلا گئے تو مر جاتی اے پھر چگل آندہ ہے اے مرے نا بے چارا جان جا سک ویسے نا چھرا بچارے مداری سٹن مدار پیار ایڈی داڑی سی ہاں جی حضرا صاحب چہرے تور سی نیلا بھائی جدو کھلا کھانا پی کلا پ چہرے دا نور ایک قوم کی سمجھتی بلال لال گل حضرت صاحب چمکے لش لارے آدھے بڑا نور ہے جی کوئی ہوے کالے رنگ دا پکے رنگ دا باہے حضرت بلال رنگ جنوبی شان والا ہوے آؤں ترے کو نور ہی نہیں وہ مرے نور نو نہیں آ چٹے رنگ لال نور ہوئے لے لور ہوگریز سارے نور ابو لاہب آبو لہب آخری ٹا سنیا یہ گلا دشکا تو لاٹا نکل دیا سن لاہب آدھے سونے سولہ نکلتے سن تو مڑ کی آختے نور والا سی خدا جا بندہ ولی ام جر سادگی نبی پاکی لوکھے غیرت نبی سامنے والی لوکھے سادگی نہ لیڑا خیال ہے نہ جسم دا خیال ہے مستفا صاحب آخرت دی فکر جو دی سی قسم خدا دی دے خیال نہیں سن اکھا مبارک لال سرخ ہوں سن رب دیکھ نقشہ اکھا مبارک لال سرخ ہوں سن, سن رو رو کے مولا زے خوف جے رات نو چگنے جگ سو گیا پر رب دا فقیر پیا جاگ دے رات زاری کر کر رو سب تھی ہو دے اور ادھر میں قسم خدا دی سجدے والی تھا تے نگاہ رکھ رکھتے سا تا کر کے اسے عورت مسجد نبوی شریف دے اندر वाली वाली। वाली। रे, रे ते बाकी नमाजना साहब है किराम की कैफियत की होनी सजदे वाली थां नजर रखिए वेखना ही नहीं वेखना तक नहीं होश رب گم کسی نو کی ویکے کدی جمال بولو سبحان اللہ اپنا وقت گزارنے پاگل سو حضرت سلمان فارسی کی گل سنا وا ذرا مدے بولو سبحال اللہ بحقیشور بولی ما ان شریف دن ندی کے سب بالو مکان بناو کا خیال ہی نہیں کیوں جو نبی پاک سرکار نے فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو فر نبی سرکار دیا نقشے چلن والے حضرت سلمان فارسی سرکار کنداں کندا دی چاہ تھلے درختوں کے تھلے کے وقت گزار لینا مکان پایا ہی نہیں کرنا حضور مکان نہ بنا دوں بنا فرمایافرخان بنا وی پچھا پہ دسنا تینوں جلا تینوں مکان پا دینا آ فرما نے کیںے دیں گا آدھا ہزور چھڑیا کا بناو گا فرمایا اندر واستے بھی شرتے ایڈا چوڑا بنا بھی جب میں سوا گا لوار دگن ایڈا اچا بنا بھی जो मैं उठागा छत न सिर लगे इस बना उन्हें आख्या लजपाल मैं इन्हें बनावा मान दस जदों इस झुगगी फकीर निकल के आएगा اج دسولی کنجرکھے گئے جانور نکل مگر مولا تالا مولا تالا فرشتیاں تے فخر فرما ہے فرشتے او او او او او او او او سی کیا تو سی کیاڈے بچ بھی ان کو کوئی بندہ ہے وے جہرا انج دنیا میرے مالا دے جہان نرے پیچھے چڈی بیٹھے عظمت جلال دے ہر وقت والے جنو اپنے تن دا خیال نہیں رب دا خیال فرشتے تن ہے جو تن دا خیال نہ کمال ہے ویو تو صحیح یہ تن نہیں تن خیال رب جلال کا خیال سمجھ نہیں لگی یہ آخری نہیں فکر اے ہے فکر درویشی نکلے گا نہات دن پہنتا کیوں؟ کیوں؟ دنیا والے لوگ جو ہیں تینوں کپڑیاں دا استری دا وقت وکرا لبے وہ آخری نے استری دا وقت کدھر لائیے اتنے استری کرنا ساڈے کو وقت دا حساب ہونا ہے یہ مولا بھی آدت نہ لائیے بیبی رابیہ سرکار دے بارے بی بسری شیتانی سوٹان چکر چیٹیا ٹی وی چک لگو لگا کھڑے بہنتی پہ جویں کنجری کپڑے پاوے آدی او لے کے آئی بیوتی یہ عورت نہ کہ کھوتی चावल दो चार मुंह च पा के घुट पानी का पी लें किसे पूछा बीबी जी आटा क्यों नहीं गुनिया रोटी क्यों नहीं पका फरमादिया ने आटा गुन तक वखरा लगना पकावन तखरा लगने वक्ख लगने फिर कद वखरा वक्त लगने एक वक्त मैं दुनिया के पास क्यों लावा मैं अपनी मौला दे याद के अंदर क्यों ना गुजारा चावल खा पानी पी के फिर रद्द की याद च मसरूफ हो जा चावल एवं कच्चे कच्चे चावलों का फका मारना उतो او بی بیو کچھ خدا کا خوف کرو تے نبی پا کے سو اور تو مچوں ایک جنت جائے گی نینے دوزخ جان گیا حضور نے فرمایا انہوں سونے سونے چاندی انہوں ہلاک کر دیتا ہے رنا نو فکر اسے گل شیطان دیا رسیاں بنیا فرد और मरे तेनु अना कोई याद नहीं तेन ले नजर आंजरी तेन बीबी नजर नहीं आना सबक उन्हों के पड़े होव याद आना सामने चौवी घंटे यूदी नंगा कमीना यहूदिया दना जिना वास्ते मिसाल नमूना हो आइडियल हो आप ही लानत लेनी है کدر بیبیاں آدی سن پہلو تا کہ ان سامنے ان مرد ان سبق دے سن مثال دے سن گلا سنا سن یا نبی پاک دیا گھر والی رابطہ بسری سرکار بابے فرید اما پاک دیا انج دیا بیبیاں دے سبق آدھے سن ان مردوں کے سبق آدھے سن مر مرد جہے نے ہوں لاڈے لوڈیاں سبق نے سبق نے لانتی سکول والے آخر آخ جی عورت جو ہے وہ عورت یہ برابر ہے میں رب تالا فرمایا ہے، نبی پاک فرمایا دوزخ، تے ایک، تھے میں برابر کریں گا جو مولا جہنم سٹن لگے نا اس لیے اگوں کلو روی نہ مراد اصلو کھوتے پوتر نے میںسم خدا دی اگر اے شور سکولی جڑے ہیں طاقت کن ہی بن بھی نہ دے, دے. ہو ترو بندے دے برابر کار ن سی لیکن کی کر لکھ کھچن تھرو کی برابر ہو جیڑا مولا فارک رکھ چھڑیا ہے <tik> اوہ سے رہن ہے اوہ مٹان دا چکر چھون ہاں اے مٹان دا چکر نہیں کہ بندے کوشش کر دینے کہ رنہ آلے کام کریے شکول آلے اوہ ہی چھتے اوہ میں وال رکھئے اوہ میں داڑی موچ منیے میں بالکل ایک کوشش کر ہے کہ میں اوہ دے برابر ہوں ہاں جی تو پھر اوہن وہاں تو میرے برابر ہوگا اوہ پھر وال کٹ پورا حساب کتاب کپڑے جی وہ پینٹ شرٹ سارے یعنی یہ چاہتے نے کہ میں آنا میں اترو یہ جو تعوی ایڈی فکر ہے تو تصای کرو اللہ تعالی دعا کرو مولا انہوں بھی بدل سان بھی بدل تاکہ ہاں فرق مٹی فر ایک تیسری قوم چیار ہوں جنوب خسرے ادھر آبر نے جی تم آخو بندے برابر نا کی فرق مٹا قسم خدا دی کر کے آنا یہ ہے ہی پاگل کے پتر نے انہ چکل نیش کونی اکل ہوتی تو خدا سے لڑائی خدا جنگ لین والی گل ہوتی تو خدا نہ لڑائی لیتے یہ گٹانے اسے من بڑھانا تیرا یہ گھٹان دے چکر چی رب وے ہاں رب سونا ہے یہ عورت نوت کے مقام تو کٹنا چاندے اور بندے بندے دے مقام تو کٹنا چاندے اور اسلام چاہتا ہے عورت اپنے مقام تے اور مرد اپنے مقام تے میری گل نہیں سمجھے ایک پتر مرد عورت عورت دے مقام تو ہٹا چاہتے ہیں تا تو اللہ اقبال بول پہ آخر اقبال فرمانا جس علم کی وار کے آندرا کھڑ کے ہے اللہ جگہ بول دا ہے نا, نا آندرا نپ تو پھر بولتا نکل دیا مورچی جسے کو بحل جمع گھر سانب واسطے کہتی کے پوت نہ بحل جمن دنوں نہ گھر سانب دان جی تا کر کے سکول رن ہوں بال جمن پسند نہیں کرتے وہ میرے حسن میں کمی آ جائے گی سکول نہ پڑھائی نہ پڑھا لگا کو یہ پتہ ہی جدو سکول پڑھائی مڑ کی مرگی رکھ دی میں کیوں لوا جب ہمارا ویسے ہی گزارا ہوتا رہتا ہے تو ہم ایک کی مصیبت میں دو امام کس ہو جاتا بال جوگی نہ گھر جوگی گھر کی تھان دفتر اولاد کی تھان فرنڈ رولا مکا میں اقبال میں نے کیوں آخیا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نہ زن آدھا سکول والا رنگ دینت رن د تا کر کے سید اکبر حسن لباس ہی فرما جا سکوا لا رن دورت تا کر کے سید اکبر حسین آبادی فرما ادھر مرد بدل جا ادھر رن بدل جی نتیجہ کی نکلنا کیا بتاؤں کیا بتاؤ کیا کر بییا بیویاں شوہر بنے گی شوہر بنے گے بیویاں بہت لگا چی میٹرک پاس اور بندہ نہیں چاہیے بوٹی چاہیے میں خیال ہے کہ میرا بندہ ہوانڈے مانجنا ہوا باہر کنڈی کھڑ کے چیز بھانڈے مانج کے آیا وہ بیڈی کو نہیں بنتا ہے کو رنگ نہیں ابھی رنگ تو گئی نا دفتر نو تو بھانڈے مرم ہی مان لیں دوست بال کار دو ہی گلیں نہ بھانڈا ہو گھرا تو نہ باہر ہوگے نہ تو یہ ہے تو ہی कुछ और लगी नहीं देखे देखे। कुछ चाई कि नहीं आई मजा ना आवे पहले वापस अल्लाह ताला के फसल लाने नहीं गल आप करने बड़े ठाकुर दुश्मन भी आखे पाया गल चिश्ती सही करता पाया अच्छा हम मैं गल इधर की क्यों क्यों मुड़े वा گل اصل کوئی ہو پیچھوں اس <تفاض sound> <جنوب سلامت> موضوع کوئی ہوا گل فکر دی فکیری بکرد فقیر سکیر دخل احناالو احناالو احناالو فکر کپڑے لوکان دے سامنے قسم خدا دی جس حالت کلیا رانا پسند کرے گا جی میں خلوت ہوگی او جلوت ہوگی میں دا اشارہ فرمایا توجہ بولو سبحان اللہ سڈا کیلنڈر لاہور اقبال فرما دلہ دل کی فکیر نا وہ فرما کے تے فر اپنا دل ازاد میں <آسیات> آلہ آلہ. اللہ. خدا دیا بندہ سکی سے من میں خیال چاہی کیونکہ مالا تارا بھی گانا تیرے, مکان تے تیرے جسم پلے نہ کپڑے پلے نہ سلاری مولا ملا کالا بھی مک دل سے دا بڑھا لیا جلا رب نسل آ گیا ہے سمجھ لو رب دا فکیل بن گیا قسم خدا گئی میری جگ کے آخے گیا رب آخے گیا جگ تو وقت میں نبی پاک سرکار دے پیدا سب مالکے موجود کچھ ہدایت دیا گلیں سنا لینا آل چون گل رکھتی پی ہے میرے پاک نبی سرگرمی رب کچھ ہلور اندر خاص سبق نے پاک نبی دی آمد مکا سدوچ رکھ دیتا گیا ہے سولہ نبی پیدا ہو شاہد محل دن زلزلہ تہاس زللہ دیوار پاٹ گئی چودہ کنگری ڈگ پے پندرہ نہیں سولہ نہیں ستارہ نہیں اٹھارہ نہیں کیڑے چود محل دیا پارٹیاں سادے مکان کچے مکان زلزلہ نہیں آیا رال کی محل دیا دیوار کیوں پاریاں لب سونے دسنا سی جلو دنیا کا <سؤال: بان اللہ Escube> محل آیا دنیا جنت کا محل بنوایا جو محلہ کوٹیاں بلیا مکانوں دیسا لانا شروع کر نا فضولیت پیچھے پی جائے اس قوم, درد جا. اس قوم آخرت پونی کہ وہ ہلے نہ پانچ سو سال اسنو موت یاد ہونی موت یاد تھی حضرت ایسا علیہ السلام ورگیا نی جناب نے مکان کیا تو مکان پائی دبق سانو کی یہ بابا جیو आखरा तक लेना चाहना आखरा तक ले जाना चाहना यह जान मिठा आगरा छोजी गल نہ گلیاں سوار ہیں میرا مستفا دل سوار کے گھر بنا قتم جبرت میری جان ہے حضرت سیدنا نوح علیہ سلاح و تسلیم دے بارے لکھا ہے آپ سرکار بکریاں بھڈا دے والاں دے خانے خیمے کا گھر بنایا اندر سن امر شریف سی ساڑھے نو سو سال صرف تبلیغی اتنے پتا نہیں کن ہو یہ تو صرف تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال باقی زندگی نہ رلاؤ تو کن سو آپ کسے آخنا حضور مکان پا ل مکان پا لو خیمے جی آپ نے ہنے گئے ہج نہیں تو کل گا توجہ نہیں فرمائی نے کل عمر شریف کنی تھی ते पागल बन गए जेह सठ चौता है नसल पहुंचेगी बजुर्ग ने गल की समझावा बजुर्ग लोग फरमाते हूं तो मौत जवाना ना लग पी बोते जवान पर मरदे ने पहलो मरते बुढ़े हो के उमर की जिंदगी की लजत सुरते بزرگ فرماندانی زندگی جوانی کی جبانی کی کمزور لاحق ہو جائے, جائے. پک کے کٹی درد نہ ہو جنیاں فصل ہوں پکیا کڑی یہ جدو کٹ دو دکھ نہیں ہوں سگوں خوش ہونا تے اٹھ دی فصل کیتی برباد ہو گئی اسی طرح جبان بندہ جائے نا واقعی روڈ نے حق بھی ایک ٹور جبان گیا چٹے ہو جان کوڈا ہو جائے پھر دکھ نہیں ہوتا آ چلو ساڈا ددا سو سال ایم سال دا ہو کے مریا جی ہاں کھا پی کے مریا لیکن افسوس ہوں الٹ کم ہو گیا ہوں بڑھے تھوڑے مرد मुंडे तो बहुते पे मरते जवान पता नहीं बहुत जवान मरण लग पे समझो खुदा दा बे मोहलत नहीं पे देंदा तो लाई जाऊंगा ہر ویلے کوئی پتا نہیں کہ آپ خدا لیکن کام کوٹیاں کی فکر چ بنگلے کی مگر شکاری میاں محمد بل فرما مگر شکاری کرے تیاری چرند اور جو, جو چل اس اول کی بھیڑ تو جو جلیا تقوی رسال تحکی حرام جبول سبحان اللہ ایک گل سیا کر جانا ضروری ہے ہر ویل اللہ کے بیٹھے دیکھے دلیل سنو کوئی پتہ نہیں کہڑے ویل آ پہ ربل بندے نہ فرمانی قانون خداوندی نے اصا کیتیا نہ فرمانی دادے ساڈیاں نو دال اوکی لبی سوارٹ کروا سہاز پہ رلد لیکن جی ویخو اپنے عملوں پر املوں قسم خدا دی کر کے آنا لگا ایڈا فرق بزرگ فرما قبرت سال سال مسلمان چڑ گیا تھا مسلمانی در کتاب مسلمان در گور اے حال بنیا پی مسلمانی رائے دی. مسلمان رائے لیکن سوچا جی یار نہیں اللہ تعالی کا قرآن سنا وا سلم <تصفح> انہوں نے نا فرمانی کی ہمارے دین کو بھلا دیا ہم نے ان پر اپنی ہار نعمت کے دروازے کھول دیے تو قانون پہ ہوں دے مرو اللہ تو میں دشمن جی پی ہوا کی دیا دشمن جدو لوگ دشمن بن جانو اندر رج کھا اور کھا تاکہ پک جا اپنا حصہ آخر دا پورا کر لے ات تاکہ اگے میں ہمیشہ واسطے بہت اخسارا ہوں کیونکہ میں رحمان رحیم میں اے نا کہ تین جہان جو نہ رکھا تھے پسند تیری آپ اپنی مستفا صحابوں کو کھانے لے لو اگے جا لو گے جنت کی سرداری مل گئی اس بولی قوم نے دین چاہشا کھا لو کوٹی وکری بن گئی بنگلے عام ہو گئے ہاں جی سر نیمت آم ہو گئی بیٹھا آپ کو خدنا ہم بگتا ہم بلان آ جائے اچانک ہم پکڑیں گے خبر نہیں ہونے دیں گے اور اکل ایسی ماری پہ آدھے رب دا فضل نہ مراد <laughs> ایسے لانکی بڑھ چکے اور دا فضل ہے میرا پیو بڑے دکھا ہے میرے ہو گیا لانت, لانت پہ گئی رات رحمت رحمت پیو توجہ نہیں فرمائی میں طریقے کے لیے تھی والے میں ہو خدا دے اور فی. تو ٹھیک اور دیے. میرا دادا دادا جی بڑے دکھ بڑے اذاب اللہ دے بیچارے تے اساڑے تے اللہ بڑا راضی ہاں کی کی کہہ چڑ دے نہیں؟ جنہ سے مہربان سی انہوں آدھ نے ادابے اداب جہی قوم اٹھ اٹھ دس دس لاکھ روپیہ لے پی خدا دی مخلوق تی طرف کھاوے گی آلو. गवाढ़ी बर्बाद हो गए भुखा मरे जो मर आन टायर ताकि मैं, मैं खलोवा थल्यो भी नजर आवे सज भी नजर आवे खब्य भी नजर आवे अगों भी मए पिछों भी मैं हर पास میں قرآن را پھر ٹٹی خانا بنتا پیمان دے سوچوں گی نہیںتر بابا جی یہ پتہ نہیں تو کدوں کی گل کرتے جی ہوں انہیں ایک کرسی بنائی ہے لٹرین کرسی نہ مڑ اخبار بھی پڑھتے رہ اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں چوڑے پوتر بن گئی ہے دنیا ات کے پٹ بھری بیٹھا ہوں وی باغل پلیت جنف جی پلیت پانی لٹرین جی ساڑی تھوڑی لبل نہ جائے یہ لانتی ایڈے نے ستر لا کے اوتے رکھ کے اے بہ کے اینج تو تھلے جو سارا گند تو گندا پانی اڈنا ہے सारा पट न लगने के सारा धार थले पलीत करके पलीत पोत्र अखबार पड़ दे आखेगा कि इनाशानी होते कोठिया बंगलिया इलाकों के ही बंदा नहीं गुजर सरीब नुजरने ही नहीं देंगे हां एडान سڑک تو لنگو سڑک تو پھر بیچارے کھلوتے ہو سڑک کے اتنے پھر پتا کی آتے نے یار چاہ پانی تو پلائی جا مسافر ہو سنتے سی چنگے بندے انہوں نے گھر دسافر گزرنا تگیاں دعوت دینی راوا بہ جا یار چاہیے یار بہ جا چاہ پانی پی لے بخت والے انج دڑک کھلو کے یار چاہ پانی بھی پلائی جی تا برتھ گولو کی آخر آخری کی نہیں سچی تا کر کے میرا نبی سی سیدہ خاتون جنت پاک نے درت شریف لے جلکی سو بولی رن شریف نبی پاک سرکار اپنی بیٹی پاک سیدہ خاتون پاک کے گھر شریف لے جا شریف تک قدم مبارک رکھے کہا بھائی سامنے دیوار دے کپڑا ٹنگیا کھلے دیوار نوارن بھی ہاتھ جی اج کل بھی پردے بنا ہوئے نو سجاو کی خاطر کپڑے بنا سورے نوی لے رہے چوکھٹ چدم رکھے نگاہ مبارک حضور کھلو کھلوڑے اندر داخل نہیں ہوں پا کر دیا نب جی اندر تشریف کیوں نہیں لگا آپ بیٹم میں اس گھر بیٹی کا گھر او کی بن سی سڈا بیٹی دے گھر نبی داخل نہیں ہوئے تیرے میرے گھر چون گے اسا مردار لکھی کھڑے ہونے ہر گھر تشریف لاتے میرے گھر میں بھی ہو جائے یار رسول اللہ او او گھر ہے بڑیا کی بڑیا کی دنیا حلال دی وادو فضول وہ تو رہ رہی سڈے کو ہے حرام جناب جی ہاں فضولیات گھر بھریا وکرا حرام چیزاں وکرا تو نبی پاک سرکار آ جان گے تینوں پتا جا نبی کی بیٹی نے گھر داخل نہیں ہوا کس مون نہیں ہے بابا فریق لگیا گھر ساری اچھے محمد پاک نے رحمت نال بھر چڈیا ہے توج ہے دی تعلیمات نال لنگر رکھنے دے کھان د بادشاہ گلیاں لنگر کھانا ہوگے اگی تو جی ان کی گلو تو پھر پیچھے پیچھے ماؤلی صاحب آپ ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں نا کیا چاہتے ہیں آپ چودہ سو سال پیچھے چلے جائیں دنیا آشنا آشنا جان گے آدھے واقف بن دشنا واقف نو آد واقف آشنا واقف واقفیت سودا ہی آدھے نے لفظ بولے آشنا دیوانا لفظ بولے آشنا فرمایا دنیا دا آشنا ہی نی مرز داقی بھی نہ دنیا ناتھی ہیں چلو گلو ہی کر لیے ہی کر لیے اللہ تعالیٰ کدی عمل بھی چلو سدی بس کدی فضل نہیں ہو جاوے پیر بابو سرکار نے لکھا سر مدد پیر بابو سرکار نے لکھا حضرت پڑھ رہے ہیں فرمان سلام کہ فرما یارو میرے گھر دے اندر لگتا ہے کوئی دنیا پیے مینو نماز اندر سرور نہیں پیا فرما نماز فرنی پھر سلام کہ فرمایا میں تمہوں آنا کو ضرور پئی ہے جدو سف چائی تھلو خجوڑا پہ سر کجورا سماجی کرو دنیا میرے گھر کے اندر نہ ہو میرا فقیر اے یہ فقر ایک بغر گوئے شیخ شجا کرمانی رضی اللہ تعالی سنا شیخ شجا نے اپنی دھین شاہن شہ فکر چاہے اپنی بیٹی مبارک کا ویہ کرنا سی خان وچ گئے کوئی درویش ربا کرنے ایک درویش بیٹھا سی رب رب کرا نوجوان شاہ فرماند تین شادی کی لوڑ ہے او آخیا جے جی آل مل گئی تو لوڑے فرمان لگے فرمائے میں تیرا لیا کرنا جانا اپنی بیٹی نہ ہو گیا جب سہاگ رات آئی ہے درویش نے اس درویش نے ادی روٹی رکھی ہوئی تھی रात ली सवेर ली रख ली लुका के सवेर घरवाली खा दी आप ही खा जो दिन चढ़िया दोपहर दूसरी अग बीवी पेश की बीवी पुछ दिए कि रही है अंध राती छुपा के रख ली थी بی آ مجھو برباد کر مارے میری شادی یقیناً مینو تو وہ دن لے سی جنوب رب تا یقین, یقین ہونا رات نے سرے واسطے کے نہ رکھنا جس ملا جان گیڑی ہے اس نام بھی دے سمجھا ہی نہیں ہوئے، او شجا دی اللہ اللہ شریف سجنا وہ جیبیاں بی ہو مردہ باہر ہی کدا ہے کدا باہر ڈائنا بی بی بیان بندے بلائی سونے نبی دی حدیث مبارک کے الزوائد حدیث نورن دی نور دس جلد میرے کو شریف کے حوالے لکھے فرما دیں نواب دے خراب دنیا لا دے عمارت تہار فرمایا میں دنیا کا جہان اجاڑ آیا آخرت سوار سوار آخرت جاڑنی ہے تو یہ جہان پہلو ہی اجڑے یہ سوارنے والا بے وقوف ہے ہر صورت اجلے اجلے لدو نل مارتے وبلو خراب आखर आखर ये ने जमेगा आखिर बना जिन्हें पौड़ी हजूर दो हजरे मुबारक की छत वाली सी नदी पाक उस पौड़ी मुबारक ते चढ़े नहीं डंडा टुटा पुरानी वही खड़ी थी डंडा टुटिया सरकार थले डिग पाए ने پریف چ گئی مہینے گل کرنا نو سنا تنا وا ملاد منان والے فہن ہیں لیکن کئی ملاد منا ایسے نے انہوں نے آخی ہے نا ہزور پاک سرکار کی زندگی حضور پاک سرکار سیرت اریت متحر جہاں شریت پھر پتا کی آدھے طریقت کی تھڈوشری سال پیچھے کتاب فروز لگاتر اتنے میں گیا پینٹو اپنی رنگ او سی بند نے کی, کی بلا میرے او پتہ نہیں سی والے نال تو ان گھر میں راستے بنی فرد باہر جی رن سی نا کڑی وہ ٹیٹریاں وٹ گئی وہ سمجھ گئی بے مول بھی کرنا ہے نت بچاؤ واستے کلو رہا مینو آولوی صاحب یہ نہ نا رکھیے تو پھر اگے کیو میں آخیا جناب کہ تھی اگے جاؤ یہ اگے نہ کرو پتہ نہیں یہ اے نی کریدا اتری رہے کریے تو بچنی نہیں تینوں پچھا کری جا ہو گیا میں جدو یہاں آخیے شرا میں آکھیا گھر بٹھا پردا کرنے جا تو میں آخیا میں پوچھنا اگے جانا گے پچھے جانا گیا اگا جانے تو دجال پیچھا جانے تو رسول میری گل تو تجوی دجال آنا یا آ گیا نا دجال آنا معلوم ہوا اگے جگو گے رسول پیشاں گزر گئے پشا جے میں خیال یہ دسو لانتی ڈال والے یا رسول اللہ وسا کی آخر پشا جا گے سبھی اکبر ملیں گے فاروق اعظم ملنگ گے مولا علی ملنگ گیا سنوسین ملن گے میںجو جو گجال جائے سرکار دا دلاد نہ منا کیوں جو ملاد اگے والے, دا پیچھے والے دا کیوں بے ملاد میں آخیا میں آخیا سکولیو جدو رسول اللہ کی تہذیب تنہوں پسند نہیں حضور دا طریقہ تنو پسند نہیں پھر تلاد تو آمد دجال کر آخر کرو جشن اللہ ہاں جہے پاسے جانا ہے ان کا دن مناؤ کے جشن مجھا ہی تھلا منا تلا ہی ڈلہ اور سو میں اس جمع گل کی اب تنا دو ہک دو دو ہے حضور دا دور ایک ہے ابو جہل اس تو سو سال دور وقت آغرتی سال بعد ابو جہل چھ سو سال دور دنیا کا یہ دن جہلیت دا دور نوکری اسلام دن اسلام دا دور سمجھو گل کر لگا تھے سٹیا چھ سو جہل کا دور چھ سو سال دا جہلیت دس دا کی آتا خلا نا حرام کھلا پہ سن موج آئی تپڑے پا لے موج آئی کھلا دنگر آنا کھلے نہان دا مطلب کی بڑے بڑے تلا بنے نے دیلو جا کٹا کے چپل بن جاتے ہیں رنگا مرد کٹھے بن زمانہ جاہلیت جہلیت دشوارا المعلقات موجود ساری سڑک کی تحریر سب محلہ ننگے نہ نگے کھانے پھر دھی کسی بھی نہ کسی لال پھر ترتی کسے پھر بیٹھی کسے نال سجنا یہ کھلا نہ بولنا نہ کفر ویکھنا نہ ایمان ووکھنا ہے جو منہ چل آنی بکی جانی ہے ہر اٹھے آزادی آزادی کل ہی کل کوئی پابندی نہیں جہلیت کو میرا پات لڑی گئی سالت ایلان تو بعد اسلام کا دور سارا پابندی ل پابندی لگ گئی حلال کھانے اتے پابندیاں لگ گئی کپڑے غیر دگے اتارنے نہیں انج برخا پا پابندیاں عورتوں واسطے مردوں واسطے گر جان میری مزہ آو نی سامنے سات سما چبو بکرو کلیا نہیں بیٹھی دیکھے حالانکہ ہے بیٹی اور بیٹی بھی او اچھا. قرآن قرآن فرماند ابو بکر کلہ نہیں بیٹھی تیجا شیتان مطلب ہے کھل باڑا بندمائی پابندیاں گئی جریت دی پابندی سکولی طبق آخ کیا آپ ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں ہوں میک گل کرنا توجو توجو دا دا اپنا ہی اے اے کمی نے گا حرام کا کھانا حلال تا یا پلیت پر او لانتی نہ لال ویخ نہ لگے کلاو جان جپڑ ہاں جی تلا بنے نے یہ کیا ہے جی یہاں پر کیا منگنا ہاں ہا سوئمنگ پول کی میں کڑائی گلے پڑیا میں چپڑ یہ سوئمنگ اتے بھی ننگے نہو اتے بھی اتے دھی اتے بھی دھی کسی منڈا کسی کا اتنے بھی کٹے ترن ایمان دس ہونا ابو جہل دور اپنایا کہ نہ اپنا توجہ نہیں گا یار اپنا ابو جہل جی تو میں پوچھنا ناراضی بندے گل پکڑنے تمجو نال بولو سبحان اللہ شور والے کھلے جیتے آپ بے شور نے بے شور آ چپ کتنی شور والا رہے؟ اکھ کافر بشار، کافر اپنا آئے سکولی تو ابو جہل کا دور اپنا رسول اللہ دا دور کا نام لویے نفرت آخر پیچھے لے جانا چاہتے ہیں ہزور دور تو پچھلے بل پچھلے بل چلے بل چلے پر نبی دے پابندی والے زمانے میں لینا گلوارا نفر میں چلو جہل کے دور ہو محمد ربی کے دور نہ ہو نفرت تو اس کنجر دلاد پہ تن نگر رکھ کے انہوں نے سمجھ گیا کہ میں ساڈا کلنگر اقبال بولے اقبال فرمانا دار میں وہی قدیم. لیکن نسلوں لیکن بڑھ مجھ کا نا کلام ہے جیب وہ فرماندے وجہ آج کا دا دار ڈبا ہو حقیقت حقیقت حقیقت حقیقت مطلب؟ مثال مثال اس گند رکھا ہو تو بہترین سنہری پیکنگ ہو جا چڑا پتر گا نا بندہ انہیں آخنا کیا کنال پیکنگ ہے <laughs> بالکل نہیں پیکنگ کے ساتھ آڑ جا نے سیاح انہیں آخنا وا میں پیکنگ ویکاں کہ بچہ گند ویکا اللہ میں اقبال مرے یہ گند پیک ہو جائے صرف فرق ہے نہیں کہ آشیشے آ بتیاں آ آ چمکا دمکا سائنس دیا مشینری گند حقیقت حقیقت میں وہی سجا سب امام سرفی کول جو وکے نا سرفی کول سرفی کول جو وکے نا تو ہمدرد والے ایک بہن ہوں سونی جی جی وہ ترا کنگ हमदर्दा दसदारेन खंड आ कभी नहीं आई मैं आख्या बेदर्दा दर्द ईमान मारो जी दवाई बना रंग की फोटो दे हले हमदर्द ये कुत्ते पुत्र बेदर्द है कि हमदर्द खुशर बच्चा है यार डॉक्टर साहब मैं परेशानी अंदर हाल करो कि मैं क्या हर दवाई देते नंगी रन बैठी होंगी यह दसो भी इस्तेमाल करनी है शीशी दे शीशी तो उत्ते इस्तेमाल होनी है یہ بیماری نال جانی ایس دئی میں نہیں پریشان چلو تسا پریشان چ دور کرو یہ دسو بھائی بماری کہڑی شاہ جانی ہے نال جانی ہے یا شیشی نال جانی ہے बीमारी जो दूर करनी है की करनी है अंदर आली के उतली वो पुछो ओ की आखन गई दीड़ी है अंदर आतेमाल खरीदी के उतली ہوں پوچھو بھی کنجر صاحب یہ دس اتری کا کمال آر بولن تو سب کے آخس نے اس دور نو ابو جہل دے دور تو چڑھا کہ او زنا کر کے تو محفوظ کر کے فلم جگہ سکے سائنس کا یہ فائد نہ رلیا کہ جناح بھی کرا دے نو، کرا کے مڑ فلم بنا مڑ جگا دے یہ کام تے مڑ دا وا دوری ہے ان وے نے ترقی کہ ہم جو پیچھے تھے ان سے آگے نکل گئے نکل گئے آگے کہ نہیں یہ مطلب ہے جب ہم ان کو کہتے ہیں پیچھے کی طرف ہو جدید کی طرف آؤ تو وہ فوراً کہتے ہیں آپ ہمیں پیچھے کے جانے جانا چاہتے ہیں اور تص حکومت والے سور بیان پر دوسروں کی یہ جو ہے نا پتھروں کی دور کی بات کرتے ہیں اور بھی تو پتھروں کے دور کی حضرت رسول اللہ دے دور واسطے لفظ کیڑے استعمال کر دینے کا فرو پتھروں کا دور واسط کا دور اس دور میں آگ نہیں تھی لوگ کچا گوشت کھاتے تھے اللہ ہاں سبق نے تعلیم ہے لوگ کچا گوشت کھاتے تھے کتنے ہے تیسری کی اردو تیسری کی اردو اردو کی تیسری جماعت آگ س... کتنا صفحہ چھوڑا ہوئے پنجاسی سفا دیکھو آگ نہیں تھی لوگ کچا گوشت اتنی. بہت ہی پرانے زمانے میں انسان جنگلوں میں رہتے تھے وہ جنگلی پھل کھاتے یا جانوروں کا شکار کرتے آگ تو تھی نہیں کچا گوشت چبا کر نگل لیتے سور ایک کھان کتے ایک آن جی یورپ میں یورپ میں گٹر سے نکل برامد ہونے والی چیزیں گٹر سے برامد ہونے والی چیزیں بڑے شوق سے کھائی جاتی ہیں کیونکہ ان میں وٹامن بہت ہوتے ہیں آبیر بندے کا سارا وٹامن ہے ہی ادھر ایماندار یورپ کے اندر گٹر میں چوئے لال بیکاں ऐसा सौदा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से के केड़ी कड़ाई कढ़ाई आखे मिटन किनू आतेने अच्छा गटर कड़ाई मिटन कड़ाई कड़ाई और तेरा बाल की रसूल मने जलेे कि रसूल्लाह के दौर के अंदर कच्चे गोश्त खा के दुनिया जानवर वैशी सन अग ही नहीं थी एडे झूठ पढ़ के हजूर देमान की दे तौहीन कर झूठ नहीं हजूर के दौरे चग नहीं थी हजरत इब्राहिम के दौरे चगनी थी हजरत इब्राहिमी थी आगे। आगे। چیخا کیون بنے کو سلام میں اصا اگلوں ابراہیم براہ گلزار بن جا कुरान भाक अंदर तनूर का किराया खड़ा हैदरतूहू हजरत नूह इस्लाम के दौर में कि दौरे चग्नि सी दसो तो सही फिर सूअर के बच्चे वेखो जनाया दाड़ी लाई تاکہ فٹ منڈا پہنچے کہ داڑھی والے وائشی سن اور ادھر ویکو آ جے بنے پائے نے ہیٹر گیزر گیزر یہ بنا کے یہ ہے اب تہذیب کا دور تو ہیٹر تو نبی پاک دے دور چ نہیں سی दौरे च नहीं थी हम इसका साफ मतलब ना निकलिया के मुहजब ने जिन्हों को डंगर बन का ताल्लुक या बंद बनन का तालुक हीटर नहीं یہ دسو بھی باندر دے کے ہیٹر بال دو بندہ بن جائے گا حضرت بلال نہیں افضل نہیں سب دل کی آدھا فران تیرے پیر وڈے ہوں تو ملاد اور میں میںفا زمانے نو مننا شریت نا ملاز کہڑا من ویخ میرے مستفا دمانے عزمت نگاہ کہا ویخ بو جہل کا دور اپنا اپنی کچھ سوا کے کچھ پوڑی ہے تو سور کا بچہ ملاز کیوں مناجا ہو جائے ملاد اہی مناو جرا آخ میرے نبی سرکار دا کم اس دوری دل انسانیت فمل جلو نم ثم ن جلو ثم فل ن جلو نم سونے نبی فرمایا سب تو آل دور رہے میری سنگت لائے سنگت نبی پاک نے قرار ایک سنگت دی یعنی صحابہ دوجے صحابہ دی یعنی تابعین. تیسرے تابعین دی یعنی تبا تابعین چوتھی چو تابعین دی اتبار تبا تابعین ایک حدیث مبارک کے چار دا چار زمانے دا, دا توجہ نہیں فرمائی oh, نہیں oh, oh, oh. سجنا یہاں oh, oh. نفرت رسول جنوب سماں سالت لال نفرت کا دری جان دیر مریض بیٹھے ہونے بھی وہ آخ آخ آخ نظیر باندھ بد نظیر بد نظیر یہ آخر اما ایشوانی تھی بیٹھتی ہوں من حاضر قرآن یہ قرآن کا راستہ ہے آدھا میرے مدرسے مدرسہ کو بندہ مدرسے پٹی رکھنا سارے بلا کے آدھا سور ہو بے مان خود محتم جافرا گٹھا بڑا بےمان کی خاطر وہ جی ہل پک سر تگ آلم آدمی سر تگ بنتا ہے ہزور پاگ سکار اساد کپڑے تیبند تھلے تیرو قادری کہنے لگا بھائی حضرت ہمارے ادارے کا ڈسپلن ہے یہ پگ آپ کو اتارنی پڑے گی اور تائبند اتارنا پڑے گا ٹوپی پہننی پڑے گی یہ سندھی تاکہ ہمارے مدرسے کا ڈسپلن جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے گا اگو مولانا غیرترا بندہ سی ہونا آخیا میں رحمت بھوجنا تیرے ڈسپلن تو میں اسے پر, پر, پر آدھے ہی نہیں میں رسول اللہ دی سنت چرے ڈسپلن کے پوتراخیا جی مڑ جاؤ تیو کیوں جی ایک بندے کا پوت جج ہو جان شگردو ساتھی آ بیٹھا علی پور ہے جناب جو ہے نا میرے شگرد پر جج ہے کیا مطلب بندے کا بندے بار نو دسو وکیل کو دار داری ہے شگرد والو استار ڈا سچے दे, मन, मन ना ना अच्छा ए असा उस इदारे मंगवाया किसी नहीं छापे अपनी तारीख तस्वीरी छापी तस्वीरी एल्बम बचपने तू लैके तो, तो होने तक खांग हो ادھر ویکو سارا کچھ محفوظ ہے جملہ حقوق کے ادارہ محفوظ ہے یہ سارا کچھ لکھا کھڑا ہے کہ کن چھاپیے کنہیں یہ سارا کچھ اتنے آیا کھڑا ہے آ اس کا بچپن ہے ولایات والی نشانی ہے ظاہر میں یعنی ان کا مطلب ماں درداہ جا پیاسا کتنے بدنگی ہونا سب پتا سان دستا کہ نہیں منہ منہ لگا پہ کنا فاصلہ ہے اچھا اچھا ہوں یہ پوچھو کی ہے کہ کا راستہ ہے منہجر قرآن کا معنی مناتتا قرآن کا راستہ یہ قرآن کا راستہ ہے और मैं पीपल पार्टिया पीपल पार्टी वाले भी हैराना कि एडे सखी लोग मैं नहीं वेखे हाँ वो आते ने जेड़े ना मुराद अपने जेड़े उतरे अपनी शायद बचा बचा के रखते ना ना मुराद शूम ने उतरे बंदे सखी होना चाहिए हम की घाटा आ गया نہ کمی آئی ہے میرا مالک والکا گر کرو یہ آگے ہوا بیٹھا ہے گال کرو شریعت کی پردے کی ہر کافر نے پچھان لے جانا چاہتے ہو چودہ سو سال پیشہ نے سکول بیشا بی, بی, بی, بی, بی جتبر سکول دیا کتاب کھڑا ہے گل کراتما خاتمہ کی خاتمہ جنا خاطما جنا کرتی تھی میں اگلے دن ایک بندہ آتا شالا چشتی جیوے نارا پا مارا جیوا جیوے چشتی جیوا مار کے بٹا گول نہ ہو مارو یہ بدوانے کو جیون کا جہان زمانے دشتیاں کلیاں جتنے مثال نبی دے نام دان کی کا بندیاں بھی مثال کے گلر دیا کسان قتل نہیں کر سکتا خدا مارے میرا نبی پاکستی میرے حجرے دے اندر نبی پاک گفت ہوئے میں اپنے گھر میں حجرے بغیر چہرے پردے تو داخل ہوتی سا جب اپ گھن آئے میں مر چہرے پردے سے بغیر داخل ہوتی میں سمجھتی سا میرا دانت فلو جب وہ عمر میرے خطاب فلو میں اپنے گھر سہن تو اپنے ہندوستارہ جانی تھا چہرہ چھپا کے جانی سا مینو عمر تو ہلا سی اج ان پاک ایک بدلویر گشتی جیار تو کئی محلے کے کلر جڑے نے وہ بھی حرام نرم سمجھ آپ کلر سمجھ ہر تین ترقی سمجھ شور تحریر سمجھ اپنے آپ میں علماؤ شور والا آخر نہ حرام حرام حرام سمجھو کا ہے پھر تیرا بچہ مثال پڑے خاتمہ جہی جلح انگریزوں سکھانتی نال، ہندو کٹ کے لمبی پڑے دار فری پڑے انستے مثال سکول دیا کتابوں شادی لکھی چلیے ڈب نہیں مرنا ہے تھا قتل ہوئی چشوال نبی والے حساب نہیں مرے پایا مردا مردا کون روٹی سڑی پانچ سات گارا ٹپ دینا اپنی لالک سورن کتی تین شرم نہیں آئی روٹی تھار چی اے رکھ دیتی سڑی تیرے گھر تیرے بال تیری اولاد دے سامنے ایڈیاں تے کفر جو مردی اگلے رکھی آتے نے روٹی واسطے گالا بھی کٹ لینا نگاہ بھی کر لینا جو یہ سیکھتے دے پڑھتے دے پہ ادھر نگاہ نہیں کیتی ادھر کی سکھ دے پہنے قسم خدا بھی کر کے آنا میرا کلے جا کرن جو گا کچھ نہیں سوائے زبان سے دے پوتر دے گالا دے, دے بچے کروا بھی اگلے دن آخر میں کہالمو تاکٹر ہاتھ چینچیاں دیکھ دے آخ دال لیکن یہ نہیں ویکتے اگو مریض کی <تصال> یہ ویک مریض کی اگوں پتری ٹسلی والا دی گھر مرض آئے قرآن فرما لس تمنا ہے है, है, है। अगर कुरान च ना हो जिना तुस की मिसाल देवनी काफर की नूं खावेगा काफर जद्डे पे आखन کیا بے نظیر خاتمہ جنا ہتھیار جیسے ندی دیا گھر والی سن تو جاب دیں گے oh نہیںرو سمجھ آئی نہیں میں سنے کے سٹ جانی ہے کدی سنن گے افسر چلو میں آر لوں نا सुन की, की बैठे असा की बयान करने का शीशा उन्होंने सामने आवे सदर तो लैके थले तक इन्ह की इज्जत कुत्ते बराबर भी नहीं خاندان کتے بلیا سور تو بہتر سمجھنے ہوں اصل یہ عزت لرنے ہوں اصل مستفا کی میرے لاہور انتظامیہ کے میں پہلے چیز آئیر صدر حکومت کے خلاف نہیں بولیں گا میں بول گا میں تم یہ دسو کہ پورے دنیا کے اندر کفر نہیں ظلم نہیں جرم نہیں مخد ہر تھا تے۔ میںکھ دو بول جائز میں لکھ سچرا بندہ کہ لکھ دئیے میں آخیا پھر سنو تسان سا... کروڑ پرچے بناؤ نا کروڑ میں تے پورے ملک دی انتظامیہ پہ دس فائلو فائلو واہ. واہ. حق کا نہیں خدا کر کے لاہور انتظامیہ یہ اترے ستونگڑے نگڑے نگڑے لاہور انتظامیہ کہ لگے چیشتی صاحب او سانو تو تیرے والا آدی بھی شرم آئی جرم کی ہو سکے گلت نو گل آخر سی نئی آمانیا پہ انہیں آخیا کر تو فون اپنا لکھ دے جانوں افسران تنگ کیا اصل فون تیر گل کر گے سانو سامنے آ گیا شرم اندر کرنا کن اندر کرنا میں گھر بار جانا میں جو ادر کرنا تو میں آ بھی بڑھ جانا اگریزی ٹو باندر لوکو ساڈے سردار جوتیاں ٹو سردار اگریز کو چشتی میں تری مجھ کھولی اور حق بڑھتا ہے بےمانوں دا ایمان والوں اندر کرنا حق بڑا اور جڑا ایمان والا اسی وہ آخے گا چشتی سچ پہننا ہے لاہور دے بندے اگلے دن آئے نگی والا جان علی پور پار والے جان گو اس درا جی والا مختارا ماری ایک کیس چلے سی سنیا بڑا مشہور کیس ہے بڑی پاک بی, بی ہاں اندر زلم جاتی ہوئی ہے اجالا کر امریکہ, گیا. امریکہ کہ تو کٹھے برتن نہتی تے کو چل ام چڑھتے تینوں کی چڈا گے ہاں بچوں واستے مختار امریقہ کول چور گئی گل سنو مختار کی پچھے ہے سیکٹری جو بندہ نہیں آیا جن واقعہ اگلے دن سنا ہے میرے خیال دو سیکٹری کا دا رشتے دار ہے جا کوئی ہم سا ہو سب نے چاہتا ہے ویچتا مجاہد ہے سیکٹری دے پھرا یعنی دے سیکٹری دے دا دوستے واقعہ میرے اگلے دن شاہ جمال میں خطاب کیتا کیا مظفر گڑھ اتنے وہ بندہ آیا ہے پانچ سات بند اٹھ بند تقریبا آئے ان واقعہ سنا سنایا سیکٹری مختارا بھی رن ہے کڑی وہ جا رہی ہے موٹر سائیکل کسی یار کنجر نہ پاس سکا روک واقعہ سنو سکہ روک دے کہ روک دہن اتری آئی دوپڑ مارے تھے مختارا مختارا فیکٹری جی مختارا وہ تو پیوں کے منہ سے پٹ گی ہوتی فیکٹری میں آیا اچھا وہ جناب نہ تھپڑ جب دو مارے پا چپ کر کے چلا گیا جب گھر گئی ہے اس سبوں کو تھپڑ چاریا پا نے گھر کے اندر ایک تھپڑ ماریا اس فیکٹری نے مختارا نو فون مختارا پچھوں دو تین ڈال اگوں مختار پرا چکے لے گئے تین دن کٹتے رہے کہ حکوم کمی سر بل پاس ہوا است حکوم بل کے تحت وہ روکنے والے مڑ آپ ادر کرنا مڑ ساڈا بھی ہاتھ بنتا اندر ور جائیے ہوں درسوٹا مستر جنا پاکستان بنا گیا ہندوستان سے قانون نہیں کتریا قانون जना जमहूरी मुल्क कानून मुड़ लख लानत ना भेजा इस बनते इस ना बनता चंदा सी असाणत बचाव योग्य होंगे हम भ्रेण रोकने चाहते होंगे تلاد منا پہ حکومت کا دا ریڈیو کا پوتر بن گئے میرے جو ایک دیکھ ویخ کے اگو نہیں ویکتے کافر بہمان ہے کون کون فوٹر کا بچہ کون ہے وہ صاف کر سکتے میرے آس کے رسول ہے ہزور کا گلام پکا جنتی ہے ملا توگردر وہ لوگ خدا شاہد قسمت کیسے عالم کا میں کب اتری دے دس देग मिलाद मनाते फिर फिर बरेल ना। नाम बरेल नाम बैठा किस्मत सिकंदर, किस सिकंदर हूं आखी नि प्या تو, تو آپنا پیا جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں تو یہ نہیں دیکھا کہ بہن ملا روکنے والے نو اندر بھی کراتے ہیں تو نہیں سمجھ لگی آل. ملاد منگاتے ہیں اندر بھی کراتے ہیں wow. wow. بے ویرت بھی منگاتے ہیں حضرور عزت بھی رات دوا واہ واہ واہ سچا سنا وا اور ملا خلاف میں کیوں نہ بولا ولی جیت میں کیوں نہ بولا <laughs> خاجا خاجا فرید فرما دے ملا نہیں کہیں کا سوے بے تسرار دل کندر بڑی کیا تھا جو تین ہے دل دل بنا ہمیشہ ری ٹھیک ہے جی اجڑ گئے نا تو کوئی حرج نہیں جو اجڑ گیا نا تو کوئی حرج نہیں judd har wi inshallah ul aziz aanali khushboo farida shaad dur nikle جی ہاں اے جڑی گلان سنتا پیا نا اے بہار دیا گلیں نہیں میں کسم آزاد کر کے جان ہے جڑے اجڑ گئے اجڑ گئے مارے گئے مارے گا ان شاء اللہ جنہ ایماندار اللہ منو بدلن لگ پیڑ طریقے ظلمات جا سن کے تے بھوکے تے خلاف بولے تو دن ب دن کوفر جی بدلا جی واپس نہ آ گل متفق نہ ہوفر بےمان شیطان رحمان نہیں اللہ فرمانا یہ ای چند گلا میں جناب نو ملا سوائی امید کبھی اللہ تعالی تھو کافی کچھ چان فرمایا تو مین کافی ہدایت اتا فرمائے خطرات کا دن ایک نفس کا خطرہ ہے تکبر شیتانی یا تین بندے جدو چومن چٹن لگ پا ادر فرو بنتا بند جن مارے نہیں مرے پینے جنہیں حضور نے نورانی صاحب نو ساری زندگی اینی گل سمجھ نہیں آ سکی کہ نورانی دا ووٹ تو کنجری دا ووٹ برابر نہیں ہونا چاہیے دو کنجری ہاں دو کنجری ایک نورانی صاحب کنجری جیت گیا نورانی صاحب بھر گیا کوئی توکے یار جس نورانی نو ساری زندگی اینی سمجھ نہیں لگ سکی وہ کہ نورانی یار منٹ دسو تسا اچھا پھر ایڈے بےمان آدھے نورانی کی بےزتی کرتا با کہ اترا یہ دس نورانی ایک نو یعنی ووٹ ای ڈی لانات چھوڑے برابر بھی نہیں رہے ہوں یار نورانی بے کرابر میں تے نورانی بھی آکھے میں بواں ایمان دسو عزت ہوتی کہ بےزتی आता नहीं मैं इतना यार इज्जत मैं नौरानी साहबा कोई अकल कर। करोड़िया मुकाबले चाहन असा आने नूरानी साहबा कली तेरी गल उची असा तेरी मना कंजरिया नहीं मना यार बराबर ڈب نہیں مرے آخر نتیجہ یہ نکلیا ووٹا کا ادھر نورانی اسمبلی چائے جا کلوتی جڑے جی آنے نورانی ہمارا گھلو کا جو کا پیچھے چلنا ہے بھین گلی کھلائے ہوں بچوں استعفا دے کے آئیے آئی قبول ہے گلیے مرو وڈی پیچھے نی چلنا دا بندہ نو دین سمجھ کو نہیں سی بس رانی نے دعا کرو لا بخش چھوڑ ہاں دعا کرو دعا کرو یہ بخشے جان باقی ہاں جا کچھ کی رکھا بچار یہ پتہ کون لگا بھی رکھا ہے ہاں اندر خطرہ بڑے ہو سکتا ہے پتا کی حال سی بارل یہ ہے بھائی اللہ تولیا بخش دے مت گھر کوئی ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلا کیوں لوٹا دعا کرو اللہ تعالی حضور غلام دسد کا ہدایت اتا فرماوے سمجھ سمجھتا فرماوے میلاد شریف کو روکنے والا ستاٹ چاک کرلا والا کا محمد بخش ولد حاکم کرل اس کی لڑکی سکولی نس گئی ہے چپڑاسی کے ساتھ سکول کا چپڑا میرا جلسہ نہیں دی میں چپڑا سی نس گئی سکول چپڑا سی دیا واقعی میں ہون دینی کیونکہ میں آؤں گا میں نسا نہیں دی نسا میںکری اگلے لڑکی. لڑکی دن ایک سنگھی دسیا اس آخیا چشتی ہاں اسے جگی والے کی گل ہے مجاحد صاحب نا علیم صاحب انہیں دسیا دی ایک رشتے دار مامے چاچے کو اسلام آباد نے لڑکی پڑ گئی آخر اس لڑکی نے آ سکتی میں اپنی عزت گوا رہا لڑکی آخر نا یہ مطلب ہے میں نفاو تو بچا نہ ہاں تو میرا اتنے خطاب ہو جاتا تو ہو سکتا بچ جانتی لیکن انہوں گا نہیں تھی ہو سکے میری نہ بچے چپڑا سی جی بشیر کا تین ٹائم چاہتے واپس آ جی جی میں بہبل پور گل کی شاہ صاحب منزوی نہیں لبھی سپیکر منزوی نہیں لبھی تھلے ساؤنڈ چلاو دیلسے میں ادھر میں سنیا میں ایک قرآن دی پہی سی تیان دی سی ہال ہوئے میری چیچی کا چی چلا ماں لا گیا ہاں چلا لے گیا تو چلا لے گیا پٹتی سی پہی. اتنے پی اتنے سپیکر کسے کنجر نو فکر نہیں آئی چلو واپس ہی کرا چھیے ادھر سنیا سے ادھر وکری پی پٹ دی سی تھی وہ آتی ہال ہوئے میری چیچی کا چی لا گیا وہ پتہ نہیں کن بہن سی کن ماں سی मेरा स्पीकर बंद मेनू थले स्पीकर बोल जो थला वापस करावाया बैठे पिजनी पी है उतले स्पीकर सुनवाई कोई नी مطلب کی تھی چلے واپس دا کہ میں عزت بچا ہاں. عزت گوا والے اتنے سپی کرتے بچا تھے چلو تیرا پاکستان ہے یہ تیرا ہی پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ تیرا ہی پاکستان ہے معفی ہم پاکستان نہیں چاہتے ہم مستفی کا نظام چاہتے ہیں اور خالی پاکستان ات نہیں پوری دنیا پہ چاہتے ہیں ہاں ایسا سبق ہی آفاقی پڑے میں آفاقی دنیا ہے فقط کی ہے مومن ہو جا بیر اقبال فرماندہ مومن ہوے مجاہد تو جا باب ٹھنڈن نہ ہو ٹھنڈن محمد مومن کا دا لو کال نبی جگہ بابا اپنے حبیب نے فرمایا تمہار تو, نہ تو جگ نہیں سی بنا اج ایڈے بئیمان بن گئے نہیں مسلے جنا دا نبی لو دا تاج جبی آیا جو جگ بنے مذہب اور, اے اور کا, دین سے, کیا تعلق ہے دین کا سے کیا تعلق ہے ہم کسی حکومت کے مخالف نہیں ہیں ہم کسی باطل کے ساتھ ٹکرانا نہیں چاہتے اور میں پوچھنا کوئی پیڑیاں جب ٹکاو سلسلہ آئے کسرا بادشاہ چودہ کنگڑے ڈگ پہ چودہ کیوں ڈگا لو سیرت دیا کتاباں تاریخ ال خمیش چ واسطے چودہ کنگرے ڈگے اور چودہ شاہ ڈگے سن نبی سرور سرکار آدھے اشارہ دی کس رکومت گئی چودہ پورے ہو جان حکومت ساروں کے آزم بھی ہو جائے گی محمد دنیا کی حکومتوں سے ٹکرا آئے ہیں حورکرانے کافر حکومت ہے ہم کسی حکومت کو کچھ نہیں کہتے ہم صرف درود شریف پڑھاتے ہیں ہم صرف میلاد پڑھاتے ہیں پر مر مرے بئیمان آ جڑا حضور سرکار دے پہلے دن دے پیغام تو خبر ہے مصطفیٰ دا پہلا دن منا کیوں تو نہیں فرمائی پہلے دن کا پیغام یہ ہے کہ باطل سے ٹکراؤ باطل حکومتوں سے ٹکراؤ محمد پاک کے آنے سے کنگے گر پڑے چودہ بادشاہ گر پڑے سرکار نے دسے میں ہر حکومت نو گرا کے اپنے اسلام دی حکومت بنایا <laughs> کیا اے روایت نہیں کہ اس دن جس دن کملی والے پیدا ہوئے جن نے دنیا دے بادشاہ شاسن سارے گنگے ہو گئے چوی گھنٹے گنگے رہے ان دی زبان نہیں ہل سکی تستے نوی ہے سوئی کوش کرا کر حکوم تو میرے مستفا دلے گا تو سب دل گئے لامتیاں دے ہر کسی کا حکم چلے ایک رسول دار چلے آب آب آب بابا با با جی ایک آدمی کات کی تعلیم کو قرآن کی تعلیم کو چھوڑ کر سکول اکیڈمی میں پڑھاتا ہے اسے اس کے لیے امامت جائز ہے یا نہیں حرام حرام حرام لانتی لانتی سور سور دجال دجال خبیس خبیس ہو رات میں لاہور ختاب کر کے آورت گوسے پاگ اس کا حوالہ ایک گل تمہیں سنا میں مبارک منصور بن مبارک شرماً میرا کتاب ہی جوانی میں دان فلسفہ لکھا سائنس لکھی فلسفہ کے سبق لکھے نال قرحانی گلیں بھی لکھیا میں روس پارک بھی کچہری ہاں آپ سرکار نے کتاب کھولی نہیں ویکھی نہیں سمجھ دے اس کتاب دے وچ جو لکھے اٹھتے دھو دے کچی شہر ہوں سی دھو دے ما دل سوچا یار فلسف کی کتاب ہے ما فلسفہ کچھ دل لگ گیا میں سوچا جا جا رکھا اپنے کول میں رکھا کراگا تیر روز باغ فرمایا چلو میں کتاب لے کے بیٹھا ہوں سرمندے بے سر رسیق ہوں کتابوں کا جڑا میں سنگیت کی پھر میں بڑا بہرا ساتھی ہے قوم سو سم कह मैं सोचया घर रख छा नख्या करा लेकिन किताब होनी चाहिए घर पै रहे मैं सोच के आपकी कचहरी चो उठन लगा मैन इंज लगा जिन्हें संगला न कि बन लिया उठा नहीं गया मैं किताब खोली किताब खोली سفے پرتانے لکھا ہی کوئی نی سفے غوث پاک اپنے کھٹا مبارک جب پڑی ورکے دے میں فرما نے ہاضا کتاب فضائے قرآن یہ تو قرآن دی فلیلتا قرآن دانا لکھیا خری ساریا جب کتاب میرے ہاتھ دتی دا, دا سفا بھی فروڑتا تھا اسی دے قرآن کی فضیلت گلیں لکھیا سن معلوم واجنو جی سمجھ لیا تو دشمن ہی ادھر نتیجہ نکلے نہیں آئے اور باقی ساڈے لاہور کل جنا ہسپتال جنا ہسپتال ایک بندہ راہ ایک بندہ تھان سے مریا ہے دو اتل हाँ जी जे भर्ती हुए ने दो उन्हों का भर्ता निकलिया पाया बेचार एक ने आखिया जी मैं फोन कान ना उन लगा क्या जिला बिहाड़ी डाक्टर खावर उड़ गया जो हूं हूं की कर दे फोन परा कर रख देना खड़ो खड़ो इनके बगैर जरूरत पूरी नहीं होंगी گزارا اسی بنایا گزارا نہیں ہو سکتا آپ ہوں بندہ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <moled bevafaar> میں کڈن واستے مارتا پھرنا جدو آپ نکل <سؤال> آئے مائ آخنا رب نو یا چار میں کل <سؤال> کی مردیا یہ کل <سؤال> کی مکتی سائنس دے ہی نہ رہے پر چنگے ہاں کن تو نہیں گئی میں نقلا رحمت ہسپتال ہے میرے نال وہ دا مشہور ہسپتال ہے اکانحمت ہسپتال تو رحمت لاؤ اکا اڈ گئی بندہ اے ایڈی کو چنگی شہر تالا اپنے نبیا دلیا دشمن اللہ میرے ہاں کشت میرا پی پیر دا موضوع لایا میں میں جی. جی. قادری, قادری دے چیل چمچے ہوں وہ آخو چی تیری ایک گل دے ہے تو ساری روئے زمین دے پروفیسر کٹھے کر کے نک پا کے اندر جواب کھ لے نا چشتی ٹوٹے کر کے کتے سٹ دیں کوئی روح والا بندہ ہوتے پی نے اسٹ کا نام ہے ہزور نجران کے شایو کا حضور کے پاس آنا اس تو بڑا بڑا کفر سابت کیا اور اللہ دے فضل میں اسمان سابت کفر کا رد کیا ایک میساق مدینہ موضوع ہے میرا خاص نو ثابت کر دینے اس اسلام تو میں اس دا بھی ساری وضاحت کر کے رد کیا حاصل کرو اس طرح موضوعات پہن اللہ کے اللہ پلا تعالیٰ زور درشد کے خیر فرماوے کل دن अच्छा अच्छा तीस मई मई ना करो ये अंग्रेजी तरीका ना बोलिया करो अंग्रेजी तरीक से रखे करो हां जी। या चानी तारीख रख्या करो या फिर शमसी तारीख दूसरी हाड़ हां सू अपनी काफी बरत बरोद बाद शाह चक नंबर پچانوے یا بارہ جماعت چک نمبر پچانوے زور تو بعد اے کل آڑ کوٹلی نجابت را دیاں گلا اتے کریں گے ان شاء اللہ حل